الحمدللہ ہم گزشتہ کچھ سیشنز میں پڑھ چکے ہیں وفات کے بارے میں اور وفات کے موقع پر پیش آنے والے امور جو میت کو پیش آتے ہیں اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو کفن دفن جنازہ قبر کا حساب سوالات کے بعد دوسری طرف ساتھ ہی جو لواحقین ہوتے ہیں میت کے پیچھے رہنے والے ان کے اندر ایک غم کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہمارے یہاں عام طور پر ایسے مواقع پر سوگ منانے کا رواج ہے تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے آج ہم سوگ کے بارے میں پڑھیں گے سوگ کا مانا ہوتا ہے غم بنانا اس سلسلے میں قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے البتہ خامند پر چار مہینے دس دن سوگ کرے تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک سوک کس کو کرنا ہے دوسرے کس کے لیے کرنا ہے تیسرے کتنی مدت کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سوگ کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں ان میں عورت کا ذکر ہے یعنی عورتیں سوگ کرتی ہیں قدرتی بات ہے کہ کسی بھی غم حادثے یا تکلیف کا اثر مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے مردوں کو اگر کوئی غم تکلیف ہوتی بھی ہے تو وہ عموماً اس کو ضبط کر جاتے ہیں یا دل پہ لے لیتے ہیں یا ظاہر نہیں کرتے جبکہ عورتیں ایسے مواقع پر اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتی ہیں بازوقت کرتی ہی نہیں تو جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتی خود کو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی زبان یا اپنے عمل سے ایسے کام کر جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنتے یا مخالفت کا باعث بنتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس باب کو اچھی طرح سمجھے تو ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ سوگ عورت کے حصے میں آتا ہے مرد کے حصے میں نہیں مردوں کو فوراً اپنے کام کاج کا میں مشغول ہو جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے سوائے عورت کے جو چار مہینے دس دن کرے گی یعنی ان اوقات کے اندر سوگ کا اظہار اپنے حال حلیے سے اپنے لباس سے اپنے دیگر طور طریقوں سے کیا جائے گا دیگر طور طریقوں سے مراد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی نہ ہو سوگ کے لیے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا حد سے بڑھ جانا معاشرتی رسم و رواج کو فالو کرنا یہ درست نہیں کیونکہ مومن کا کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوتا یہ بخاری کی روایت ہے عط کہتی ہے کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا جاتا تھا ٹھیک ہے دوسری روایت میں کیا ہے کہ ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے تو یہاں دوسری روایت میں آتا ہے کہ تین دن سے زیادہ کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن شوہر کے وفات پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا امی عطیہ کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے تیسرے روز زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنے بدن پہ لگائی بیٹے کی وفات کے بعد رنگ لگایا اور فرمایا کہ ہمیں خامند کے علاوہ کسی اور پر تین دل سے زیادہ سوک سے منع کیا گیا چاہے والدین ہو چاہے کوئی اولاد ہو کوئی بھی ہو زینب بنتے سلمہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی تو حبیبہ نے جو ان کی بیٹی تھی تیسرے روز خوشبو منگوائی اور اپنے گالوں اور بازو پر ملی اور فرمایا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں البتہ خامند پر چار مہینے اور دس دن سوگ کرے گی تو اس میں باپ کی وفات پر جو طرز عمل اختیار کیا گیا اس کی مثال ہے پچھلی حدیث میں بیٹے کی وفات پر جو طرز عمل اختیار کیا گیا اس کے بارے میں وضاحت ہے صحابیہ کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے اب آپ دیکھیے کہ باپ اور بیٹے سے زیادہ کسی انسان کو کیا عزیز ہو سکتا ہے کسی عورت کے لیے کیا عزیز ہو سکتا ہے شوہر کی تو خر اجازت ہے لیکن شوہر کے بعد جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں وہ والدین اور اولاد ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بھائی وغیرہ زینب بنت ابھی سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام مومنین زینب بنتے جہش کے پاس آئی جبکہ ان کے بھائی فوت ہوئے تو انہوں نے بھی خوشبو منگائی اور لگا لی اور وہی وہ کہا جمے حبیبہ نے کہا تھا ٹھیک تو اس سے کیا بات سامنے آئی؟ کہ کسی کی بھی ڈیتھ ہو شوہر کے علاوہ اس لیے ہے کہ عموماً عورتوں کو اپنے باپ بھائی بیٹے بہت عزیز ہوتے ہیں تو ویسے تو کوئی بھی انسان عزیز ہو سکتا ہے کسی کی بھی وفات انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے بعض اوقات آپ جانتے بھی نہیں ہوتے لیکن جب کسی کی بھی وفات کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر ان رشتوں کا ذکر کر کے باقی سب پھر اسی کے تحت یا زیل میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوگ کرنا فرض ہے واجب ہے یا مستحب ہے ضروری ہے نہیں کسی بھی میت پر سوگ منانا واجب یا فرض یا مستحب نہیں سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت کی مدت کتنی ہے چار ماہ اور دس دن وہ ایک طرح سے سوگ کی حالت میں ہے کیونکہ اسے اس دوران زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ کپڑا لباس ہو جسمانی زیب و زینت ہو یا پھر کوئی زیور وغیرہ کی شکل میں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے انشاءاللہ شاء بیوگی کے احکام میں کچھ باتیں مزید آ جائیں گی مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن اس غم کے باوجود وہ اتنا کانشس ہوتا ہے اپنے تقوی کی وجہ سے کہ اس حال میں بھی وہ اپنے فرائض نہیں بھولتا فرائز نہیں بھولتا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے؟ مثلاً کون سے فرائض نماز وہ اس سے غافل نہیں ہوگا بلکہ نماز سے مدد لے گا یادین وسلات جیسے باد صاحب کا طرز عمل ملتا ہے ابوطلہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا جب وہ واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے ام سلم نے کیا کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے پیرو رسول نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور ابو طلحہ نے کھانا کھایا اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستر کی پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب بچے کو دفن کر دو یعنی اس کے بعد بتایا صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو باقی کی اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے رات ہم بستر بھی کی تھی انہوں نے عرض کیا جی ہاں اپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو بہت ہی بابر کا ثابت ہوا ان کے صبر کے, عجر کے طور پر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان انسان کو کس درجہ مضبوط کر دیتا ہے سب سے عزیز ترین چیز ہو سکتی لیکن بیٹے کے جانے پر بھی وہ اللہ کے حقوق اور اپنے شوہر کے حقوق نہیں بھولی اور کتنے مضبوط طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی یعنی کوئی بھی عورت جس کا بیٹا ہو وہ اس موقع پر سوچ سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ امیجن ہی کرے کہ اس کو خبر ملے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا پہلا ریئکشن کیا ہوگا اور وہ بھی جو اس کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے اور شوہر موجود بھی نہیں ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا وہ اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کرے گی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو بھی اور اپنی نگاہوں سے بھی اور اپنے سارے عمل امال سے بھی اپنے ان ریئکشن کو کس طرح کنٹرول کرے گی اور کس طرح کمپوزڈ رہے گی کہ دوسرے کو احساس تک نہ ہونے دے کہ اس پر کتنا بڑا غم گزر رہا ہے اس کے برعکس ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان کیا بتاتا ہے کہ انسان کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے اگر عمل میں خلل ہے تو بیسیکلی ایمان میں نقص ہے چیخنا چلانا غلط باتیں زبان سے نکالنا لوگوں کے ساتھ مسبہیو کرنا یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے ایمان میں خلل ہے صحابیات کے اندر اس درجے کی اخلاقی بلندی کہاں سے آئی تھی کیا چیز لے کر آئی تھی آپ دیکھیں کہ ہم سب غور کریں توجہ کریں کہ ہمارے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا معاملات ہیں ہر گھر میں لڑائی فساد کیوں ہے شوہر کیوں نالا ہوتے کبھی عورتیں دنیا کی طرف ہوتی ہیں تو شوہروں کے حقوق ادانی کرتی اور کبھی دین کی طرف آ جاتی ہیں تو شوہروں سے بے نیاز ہونے لگتی ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتی یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ باہمی تعلقات کے لیے سخت خرابی کا باعث بنتے ہیں شوہر کی جو بھی ڈیمانڈز ہوں یا شوہر کی جو بھی ضروریات ہوں وہ اس کے اندر کس نے رکھی اس کا یہ مزاج کس نے بنایا اس کے اندر یہ نیڈ کس نے رکھی اللہ نے رکھی اگر وہ اپنی بیوی سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جس کو بیوی بی کا دل نہیں مانتا تو بھی اسے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کیا سوچ کے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور میرے اس صبر کا اجر مجھے رب دے گا کیونکہ اللہ محسنین کا اجر نہیں مارتا نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی نوازش ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب باہمی تعلقات درست ہوتے تو خیر و بھلائی نسلوں تک جاتی اور جب ایک میاں بیوی بی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو سراسر ایک ابلیسی عمل ہے تو اس کا نقصان کہاں تک جاتا ہے کیا اس طرح کے ریئکشن کرنے سے تم کیا جانو تمہیں کیا پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے بیٹا فوت ہو گیا اور تمہیں اپنی عیاشی سوجی ہے وغیرہ وغیرہ تو امر اسلام کا یہ طرز عمل بہت ہی زبردست نمونہ ہے ان تمام خواتین کے لیے جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ غم کچھ بھی ہو اپنے فرائض نہیں بھولنے اللہ کے حقوق نہیں بھولنے بندوں کے حقوق نہیں بھولنے اس وقت ایک بیٹا فوت ہوا ہے باقی بچوں کی کیا ڈیمانڈ ہے انہیں کھانا ملا یا نہیں وہ سکول گئے ہیں یا نہیں ان کی پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے ان کی اور ضروریات کا کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں کہ جی ایک بیٹا چلا گیا اور آپ اب رو رہے ہیں اور سارا دن آپ بستر میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ سلیپنگ پلس کھا کے دنیا بھر سے غافل ہو چکے ہیں کیا ہے جی اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں؟ یہ طرز عمل درست نہیں ٹھیک ہے کنٹرول بہت مشکل کام ہے لیکن اجر بھی تو اسی میں ہے مضبوط بنی اور مضبوطی نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ دیتا ہے بندے کو تو اللہ کی طرف ایسے موقع پر رجوع کیجیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کیجیے اور اللہ کا سہارا تھامیے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے اس وقت ہمیں کیا دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے عام حالات میں بھی کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ رحمتک ارجو فلاں تکلنی اللہ نفسر پتا اللہ تجھ پہ توکل کرنا چاہتی ہے. تجھ پر ہی بھروسہ تیری رحمت کی امید بارو. تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر ایک لمحے کے لیے بھی کیونکہ لمحے کے لیے بھی یہ گرا تو گئی میں اور اگر ہم اس درجے کا ایمان نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ اس کا آدھا ہی کر لیں چوتھا حصہ ہی کر لیں ویسے تو جنت میں جتنے درجے چاہیے آپ کو اس کے مطابق ہی پھر ایمان مضبوط کرنا ہوگا اور ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے جب تک ہم بندوں سے اجر کی توقع رکھتے ہیں خواہ وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو خواہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہو جب تک بندوں پہ نظر ہے اور بندوں پہ بھروسہ اور بندوں سے ہم جوابی حسن سلوک چاہتے ہیں ٹھیک ہے انسان ہیں کمزور ہیں ضرورت ہے ہماری تو ہم اس درجے کا ایمان نہیں پا سکتے جب ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا تو مشکل سے مشکل میں بھی آسان ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی پرزنس کا احساس ہے آپ کو بندہ کیا دے سکتا بندہ تو نہیں دے پاتا اللہ ہی دے گا اور اللہ ہی سے چاہیے ہر نماز میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں و کیا مطلب ہے وہ کنستین صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں بندوں سے نہیں چاہتے تو کرے گا تو بندے سبب بن جائیں گے اگر اللہ مدد نہیں کرے گا تو بندے نہیں سبب بنتے سامنے بیٹھ کے بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم مڑ مڑ کے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں کہتے نہیں لیکن حقیقت میں انہیں کو خدا بنایا ہوتے ہیں یہ چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ نہ ہوا تو ریامت آ جائے گی اور چھت زمین پہ آگرے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اکثر ڈیتھس ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد لوگ جو ہیں خاموش ہو جاتے ہیں مطلب خاموشی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ضرورت کی بات کرے انسان خاموشی قدرتی بات ہے کہ وہ انسان کے اندر ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ انسان چیخے چلائے ہے اور غلط باتیں کرے خاموش ہو جائے اور خاموشی ایسی بھی تاری نہ کرے کہ کوئی ضروری بات کرے تو اس وقت بھی انسان جواب نہ دے کہ تمہیں نہیں پتہ میں غم میں ہوں بس اگر ایک کرائٹیری رکھ لینا کیا سو کی میا چی اس میں عبادات ریچوئلس کے علاوہ قربانی کا ذکر بھی قربانی سے یہاں مراد نسک میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں جانور کی قربانی کے علاوہ اور کون سی قربانی ہو سکتی اور جانور کی قربانی جو ہے وہ دراصل کیا سکھانے کے لیے دی جاتی اپنے جذبات اپنی پسندیدہ چیزیں اپنی کوئی بھی چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ سارے مناسق اللہ ہی کے لیے سارے جسچر اللہ ہی کے لیے ہندووں کے ہاں یہ رواج ہے کہ ان کے ہاں جب میت ہوتی ہے تو چالیس دن تک ورنہ دس دن تک لازمن معمول کے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں کام کا چھوڑ دیتے ہیں. اور جو لگ جائے کاموں میں اس کو کہتے ہیں اسے تو مرنے والے کا کوئی غم ہی نہیں اسے تو اپنی دکان کھولنے کی پڑی ہے یا اسے تو اپنے جاب پہ جانے کی فکر ہے آپ سوچئے کہ جب ایک شخص صرف فوتگی کا بہانہ کر کے جاب پہ نہیں جاتا کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے حقوق مارے جاتے ہیں دیکھے نا آپ دفتر میں حاضر نہیں ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے چالیس دن تک غم بنانا ہے جس کی آپ کو اجازت کوئی نہیں تو کس کس کا نقصان ہوگا ہوگا بھی ہے کہ نہیں اگر آپ صرف ایک دن کی غیر حاضری سے یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں کتنے درجے کام پیچھے چلا گیا اور صرف کسی ایک ادارے نہیں بلکہ مجموعی طور پر ملک کی ترقیہ یا امت مسلمہ کی جو آگے ہم بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں اس کی اور بلندی وہ سارا کچھ اوپر جانے کے بجائے کیا ہوتا ہے نیچے آ جائے دیکھنے کو ایک سمپل سی بات لگتی ہے کہ کیا ہوا میں ایک دن نہیں گئی یا تین دن نہیں گئی یا ایک ہفتہ نہیں گئی تو کیا ہوا کیا واقعی کچھ نہیں ہوتا ہم؟ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اکثر دفتروں میں غیر حاضری کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کسی بھی گورنمنٹ آفس میں جائے فوتگی کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے چھٹی لینے کا باقی ازر بہانا کو مانتا نہیں اس سے ہم اموشنلی دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ کو اتنا بھی افسوس نہیں آپ ہمارے غم میں شریک ہی نہیں ہوتے کہ آپ ہماری چھٹی سینکشن نہیں کرتے اور بازو کا جھوٹ بول بول کر کئی دفعہ ایک ہی مردے کا ذکر کر کے چھٹی لیتے ہیں ہر دفعہ اپنے امال نامے میں جھوٹ لکھتے ہیں دھوکا اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں کہ ہاں فوت تو ہو چکے ہیں نا لیکن دوسرا کیا سمجھ رہا ہے اس سے واقعی ابھی فوت ہوئے یا پہلے تو یہ دھوکے کی بھی قسم ہو جاتی ہے نا خیالت بھی ہے دھوکا بھی ہے کام چوری بھی ہے جھوٹ بھی ہے وہ ایک برائی نہیں کئی برائیاں ہیں پھر اسی طرح سوگ کی کچھ مخصوص علامات اختیار کرنا سوگ کی کوئی بھی مخصوص ظاہری علامت نہیں ہے مثلا کپڑے پھاڑنا بال نوچنا بین کرنا بین ہے عورتوں کا چوڑیاں توڑ دینا بین ہے یعنی اسلامکلی کالے کپڑے پہننا یا کالی پٹی سر پہ باندھنا یا کوئی اور کالی علامت لگا کے یہ ظاہر کرنا کہ ہم افسوس کر رہے ہیں یا غم بنا رہے ہیں یہ بھی درست نہیں نہانے دھونے سے گریز کرنا یا سوگ میں سفید کپڑے پہننا یا کوئی اور مخصوص رنگ پہن کے بیٹھنا کہ جس سے یہ ظاہر کریں کہ ہم سوگ بنا رہے ہیں یہ درست نہیں میں اپنے سٹڈیز کے سلسلے میں جب ایجپٹ میں تھی تو ہمارے قریبی جاننے والے تھے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے تو ان کی فیملی میں کسی کا انتقال ہوتے اتفاق سے میں ان سے ملنے کے لیے اس روز گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم ساتھ جانا چاہو گی تو میں نے کہا ضرور تو جب میں وہاں گئی تو پورا گھر خواتین سے بھرا ہوا تھا اور سب نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے آل ٹوگیدر تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک دن میں ان کو کالے کپڑے کہاں سے مل کے کہ نہیں ہم سب ایک ڈریس کالا بنوا کے لٹکا چھوڑتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوگی تو کالا ہی پہن کے جانا ہے ایک رسم ہے لازمن سب نے کالا پہننا ہے تو وہ کیا ہے کہ کالا تیار ہے ہر وقت اور یہ سو کی علامت کے طور پر تو یہ بدت میں شمار ہو جاتا ہے کیا صحابیات نے ایسا کچھ اہتمام کیا کہ وہ لازمن سوگ کے موقع پر کالا ہی پہننا ہے یعنی غم کے اظہار کے طور پر ویسے تو کالا کپڑا منع نہیں ہے آپ نے بھی پہنا ہوا یا سفید کپڑا مانا نہیں ہے آپ نے بھی پہنا ہوا لیکن مقصد کیا ہے جی غم کا اظہار غم منانے کا طریقہ تو وہ درست طریقہ نہیں ہے ٹھیک جی؟ ہے اسی طرح ہمارے یہاں بھی بعض لوگ مخصوص دنوں میں کالے کپڑے ہی پہن کے رکھتے ہیں. اور وہ پابند کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہ وہ کالے کپڑے پہنے غم کے اظہار کے طور پر بعض لوگ پرانے کپڑے پہنتے تو نہ سیاہ کی بات ہے نہ پرانے کی نہ کسی اور مخصوص رنگ کی تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح پہلی عید نہ منانا یعنی وفات کے بعد یہ بھی بدت ہے یہ بھی ہندوؤں کے یہاں رسم ہے کہ میت ہونے کے بعد پہلا تہوار آنے پر غم کو نئے سرے سے تازہ کرتے نہ نئے کپڑے پہنتے ہیں نہ کوئی خوشی مناتے ہیں مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی عید نہیں مناتے اسی طرح اس دن کو پھر یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے اور اگر خصوصا دوران عدت عید آ جائے تو بیوہ کو کالے یا سفید کپڑے کا ہدیہ دیا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ اس دن قبرستان ضروری جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سنت میں کہ عید کے دن آپ قبرستان جائیں اور مردوں کے ساتھ مل کے عید منائے ایک چیز میں نے محسوس کی اور دیکھی ہے کہ اس کو نہ ہم نے بالکل ایک رسم کے طور پہ رونے کو مطلب یہ کہ دوسروں کو دکھانے کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے اور اگر وہ چیز جی جی جی ہاں نہ ہاں ہو تو بازوں کو نوحہ بین پیٹنا اور ایک باقاعدہ باری دی جاتی باری بالکل یا کچھ مخصوص پروفیشنل ہوتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں جیسے شادی کے موقع پر لوگ ان کو بلاتے ہیں گانے والوں کو اسی طرح غم کے موقع پر پیٹنے والوں کو یا نوہے پڑنے والوں کو اور نوحہ جو ہے وہ باقاعدہ اردو شاعری میں ایک قسم بن چکی ہے پوئٹری کی عربی میں مرسیہ کے نام سے شاعری ملتی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے جب خاص طور پہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اور سب موجود ہوتی ہیں پہلے دن چولا نہیں جلاتی یہ تو بہت ہی زیادہ عام ہے کہ پہلے دن اس گھر میں چولا نہیں جلے گا اور اس دن اسی لیے پھر باہر سے کھانا آتا ہے تو یہ بھی ایک بدعت ہے جی یہ بھی, بھی تدت ہے کہیں یہ نہیں منع کیا گیا کہ چولہا نہ جلائے ہاں یہ پسندیدہ ہے کہ دوسرے لوگ کھانا بھیجے اس کا انشاءاللہ شاء تعزیت کے باب میں ذکر آئے گا جی تازہ ایسے ہے کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے کسی کے شوہر کی تو اس کا اسی وقت کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ابھی اسی وقت زیور اتارو وہ اتر نہیں رہا ہوتا تو چتانی شروع کر دیتے ہیں گھر میں ادھر سے مطلب ایک طرف ڈیتھ ہوئی اور ایک طرف یہ مسئلہ بنا ہوا یہ اتارا جائے اس میں یہ ہے کہ ایک مومن عورت کو تو خود ہی یہ بات پتا ہے کہ میری عدت شروع ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے اس کو اس طریقے پر اسے اس ٹریٹ نہ کریں کہ اس کے غم میں اضافہ ہو خود ہی سب کچھ اتار دینا چاہیے کیونکہ عدت میں زیور پہننا منا ہے ان ہندوزر ہزب ایٹ آل ہیز ٹو ویئر وائٹ کلرز شی کی ناٹ ویئر اینی جیولری نو and she cannot go to any ceremony she's like a living dead she cannot do anything at all everyone तो तो looks down at جلا her جلا بھی دیتے ہیں ساتھ ستی کی رسم ہے جو ایکسٹریم کیسز میں عورت کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے لیکن ہمارے دین میں میک اپ نہیں زیور نہیں باہر نکلنا یا گھومنا پھرنا نہیں لیکن لباس میں ایک نارمل لباس وہ پہن سکتی ہے بہت زیب و زینت والا لباس نہ پہنے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے السلام علیکم اجازت میری جب ساس کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ کا شکر ہے اس وقت عین موقع پہ بھی میری نندوں نے سب سے پہلے ہاسپٹل سے آ کے نماز پڑھی کہ لوگ آ جائیں گے تو پڑھ ہی نہیں جائے گی باقی چیزوں میں بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھ رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ کسی کو کہا نہیں گیا تھا لیکن کیونکہ ایک ماحول سا اور رواج سا بنا ہوا ہے کہ جی جمعرہ آتے ہوں گی تو جو فیملی والے ماشاءاللہ سب ساری فیملی ان سے بہت پیار کرتی تھی تو ان سب نے خود ہی کہا کہ ہم تھرزڈے کو سب آئیں گے اور آپ لوگ کچھ کیجیے گا بھی نہیں بلکہ وہ ایسے بن گئی تھی جیسے نا وہ ون ڈیج پارٹی ہو آ کے سب خود ہی اللہ جو. کا نام ذکر پڑتے تھے تو کیا یہ بھی بدعت ہی یہ بھی بدت ہے یہ بھی انشاءاللہ میں اگلے تعزیت کے باب میں ذکر کروں گی کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے اور یہ سب کام شروع کر دیتے ہیں اس میں بھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی چیز دین میں ہے کہ جس کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے اس کا ایک حل یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے پہ یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم وسیعت لکھ کے چھوڑ جائیں انشاءاللہ شاء وسیعت والا کاغذ تیار ہو رہا ہے اس میں کیٹیگوری کے یہ لکھا ہوگا کہ کیا کیا کرنا ہے ہمارے بات اور کیا نہیں کرنا تاکہ آپ بریو ذمہ ہوں ورنہ اگر آپ کسی بھی طرح شامل ہوئے اس میں تو آپ کی بھی پوچھ سندھی فیملی میں دیکھا تھا ان کا ہاں یہ رواج تھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتے تو ایک سال تک پورے خاندان میں کوئی شادی نہیں ہو سکتی تھی تو ہمارے جو جانے والے تھے ان کی شادی ہونے والی تھی تو جب سال کے بعد گئے تو تو خیال ہوا ہو گئی تو چلا جو وہ سال ختم ہونے والا تھا تو چچا کی ڈیتھ پہلے والد کی ہوئی تھی اب تو ان کی ہاں پھر یہ خوب کا ٹائم وہ سال ایک ایک سال ہے اب یہ رسم کس نے بنائی خود ہی بنائی خود ساختہ چیز تو یہی تو جنجال تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کاٹے لوگوں سے اور ہم نے ان کو دوبارہ خود پہن لیا تعزیت میت کے متعلقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں اس کمی پر آخرت میں و ثواب کی امید دلانا میت کی خوبیوں کا تذکرہ پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار نیز میت اور پسماندگان کے حق میں دعا کرنا یہ سب کچھ تعزیت کہلاتا ہے بیسیکلی تعزیت ہے میت کے لواحقین کا غم کم کرنا غم کے ان لمحات میں ان کی مدد کرنا و بالحق و تواس و بصبر کرنا تعزیت کرنا مصنون اور باعث اجر و ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے جب سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو لباس پہنایا جائے گا تو جو لوگ کسی غم زدہ کا غم حلقہ کریں اس وقت ان کے کام آئے تو ان کے عجر ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اظہار ہمدردی کرتا ہے اللہ تعالی روز قیامت اسے سبز ہلا پہنائیں گے سبز لباس ہوگا جس کے ذریعے اس کو زینت دیں گے یعنی صرف لباس نہیں بلکہ خوبصورت لباس دیں گے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زینت آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس پر رش کیا جائے گا یعنی اس لباس کو دیکھ کر دوسرے لوگ رشک کریں گے یعنی عمدہ لباس ہوگا یا اس کا مقام اور درجہ ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھ کے سوچیں گے کہ کتنا لکی ہے یہ شخص یہ رشک کس وجہ سے ہوگا کس کے لیے ہوگا جو دنیا میں کسی کے وفات یا غم کے موقع پر اس کی تعزیت کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے اس کا غم دور کرے اچھا غم دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم کہیں بہت افسوس ہے یا چند ایک رسمی الفاظ انسان بول دے بلکہ حسب موقع جیسے جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق چاہے زبان سے چاہے کسی اور طریقے سے مقصد کیا ہے غم دور کرنا غم بھلوانا دوسرے کا غم ہلکا کرنا تو یہ اسلامی شعار میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کر دیں گے یعنی قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرما دیں گے اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے اور اللہ تعالی اپنے بندے کی اعانت یعنی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد اور خدمت میں لگا رہتا ہے تو آپ اس جذبے کے ساتھ خدمت اور مدد اور غم ہلکا کرنے کے خیال سے دوسرے کی تعزیت کریں گے اب اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ کیا کہا جائے پھر یہ کہ کیا کیا جائے یہ دونوں چیزیں کیونکہ صرف کہنا ہی نہیں کافی کچھ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیا کہ اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ایک پلان کرنا ہوگا کس وقت کیا کرنا ہے مجھے اور کیا کہنا ہے تو اس میں پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں عموماً ہم جو لفظ بولتے ہیں کہ بہت افسوس اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں کس چیز پر افسوس ہے اللہ کے فیصلے بہت افسوس ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا, ہاں؟ کیا معنی ہے ان الفاظ کا کون لے گیا اس کو پھر افسوس نہیں ہونا چاہیے نا یہ نہیں کہنا چاہیے نا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے آئی فیل سوری فور یو کہ یہ کہنا چاہیے کیوں؟ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یعنی ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہمیں افسوس ہے اس فیصلے پر اور جب ہم یہ کہہ دیتے تو سمجھتے کہ بس ہو گئی تعزیت اس وقت وقتی طور پر سنجیدگی کا اظہار خاموشی کا تھوڑا سا رونا دھونا اور افسوس ہے کہہ کے بس سمجھتے تعزیت ہوگی کیا صرف اس طرح کا ایکشن کر دینا ہی تعزیت یا اس طرح کے چند رسمی لفظ بولنا تعزیت ہے نہیں اس کو تعزیت نہیں کہتے اصل بات یہ کہ اس وقت جا کر یہ دیکھا جائے کہ گھر والے کس حال میں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ایک کا ایکشن پہ فرق ہوتا ہے اب مثلا آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور وہ شخص گم سم بٹ کچھ سن ہی نہیں رہا آپ اس کو کیا افسوس ہے وہ کیا کہے گا آگے سے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے مجھے اگر آپ جاتے ہیں اور ایک شخص بالکل چپ ہے گم سم ہے آپ جا کے گم سم ہو کے بیٹھ جائیں یا اس کو کوئی لطیفے سنائیں یا اس کو, کو اپنا افسوس اور غم سنانا شروع کر دیں اپنی کوئی کہانی کیا کریں سچویشن نمبر ون جس کے پاس آپ گئے ہیں, غم زدہ شخص بالکل خاموش ہے بات ہی نہیں کر رہا آپ کیا کریں گے بولے جائیں بولے جائیں بس تاکہ انہیں تسلی ہو جائے تو لائے, تو لائے جی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سکتے میں ہے یہ ری اس کو اچھا رلانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کو, کو اور ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں مم. یا کانسٹنٹلی کہتے جاتے ہیں رو رو مم. پھر کیا ہوا اس وقت حکمت اور سمجھداری کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحیح چیز سجھا دے کہ میں اس وقت کوئی صحیح کام کروں یہ <coughs> کہتے ہیں کہ ان کے والدہ نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے رکھا کچھ دیر تو اس سے ان کے چہرے پر تھوڑے سکون کے آسار نظر آئے دس از اے ویری گڈ جیسے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہیں, یا جو لوگ کہہ رہے وہی کریں آپ اس وقت دیکھیں کہ اب کیا کرنا چاہیے اچھا بعض لوگ آ کے گلے مل کے رونا شروع کر دیتے ہیں پہلے بندہ تھکا ہوا اور اس کے گلے چمٹ رہے ہیں ہاں گلے پڑھ رہے ہیں گلے لگ ہیں گلے پڑھ رہے ہیں زبردستی حق کرنا دوسرے کو کسی کے گلے پڑنا کس قدر باعث سے عذیت ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ گلے مل کے پانچ منٹ منٹ پھر رونا شروع کر دے کوئی ایک تو سانس ہی نہیں آتا وہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے نا ساتھ کچھ بولنا بھی ہوتا ہے رونا بھی ضروری ہوتا ہے پھر اور تھکا دیتے ہیں دوسرے کو کرنے والے ہیں وہ تو صرف ایک بندے کے لیے پانچ منٹ ہے لیکن جس کے ساتھ گلے لگ رہے ہیں اپنی خوشی کے لیے دوسرے کو پانچ منٹ ہے اور آپ آرگ ہو کے آگے گھر اپنے کام کاج میں ہنسنا کھیلنا بولنا شروع ہو گیا وہ جو مسکین وہاں بیٹھا ہے اس کا تو سارا دن اسی طرح گزر رہا ہے اس کی جوتی میں پاؤں رکھ کے دیکھے نا کہاں سے کاٹتی اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکے نہ کہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومے ہم میں سے اکثریت یہ غلطی کرتی کہ ہر موقع پر ان کو اپنا بہت یاد رہتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں مجھ سے کیا کہا گیا میں نے کیا کہا میں یہ میں وہ میں یہ چاہتی ہوں میری خوشی اسی میں ہے میرا غم اس میں ہے بس میں ہی میں ہوں جب تک یہ خول نہیں نہ توڑیں گے میں کا یعنی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ سو دوسرا کس کیفیت میں اس کے مطابق معاملہ کریں تو کیا ایسی اذیت۔ اس میں آتی ہے کہ جو کسی مسلمان کا کرب دور کرے گا اللہ اس کے قرب کو دور کرے گا قیامت کے دن یہ اس میں آتا ہے یہ ٹوٹلی totally اپوزٹ ہے آپ اس کے کرب میں اضافہ کر رہے ہیں چمٹ چمٹ کے اس کو اگزیکٹلی exactly, بازو کا ساری رات سے پڑی ہوئی ہے کئی قسم کے کام ہیں کئی ذمہ داریاں ہیں آپ کو نہیں پتا ان پہ کیا بیتی یعنی ایک تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے جو کام چھٹ جاتے ہیں بازوقت کچھ پتا نہیں کرزے کتنے اس کے کیا اچانک ہی چلا گیا کوئی تیاری نہیں کی, اس نے مرنے کی اب پیچھے والے جو ہیں وہ صرف اس پہ پر نہیں پریشان کہ وہ چلا گیا اس پر بھی ہیں جو اس کے کام ہے وہ بھی ہم پہ آ پڑے اب ان کا کیا کرنا ہے تو وہ خود چاہتے ہیں کہ چلے جائیں لوگ لوگ ہیں کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہے کس قدر تکلیف کی بات ہے بازو کا کر وہی کہانیاں بار بار اگلواتے ہیں کیسے فوت ہوا اور وہ بھی شروع سے شروع کر لیتے ہیں میرے خیال میں ایک دفعہ ریکارڈنگ کرا کے کر رکھنی چاہیے اور جو بولے تو اس کے بٹن آن کر دیں شروع سے آخر تک قصہ ان کو سنا دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے یعنی بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو تسلی دیں آپ اپنی تسلی کرنے جاتے ہیں اپنی کوئی کوزیٹو نیچر ہے کہ ہمیں سب پتہ چل جائے کہ خاموش بیٹھ جائیں اگر کوئی ذکر کرے گا تو پتا چل جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ کیا ہوا ورنہ اٹس ناٹ امپورٹینٹ کہ کیا ہوا اٹس امپورٹینٹ کہ اب کیا ہونا چاہیے میں اپنا تجربات کی بنافع جو میں کرتی رہی ہوں الحمدللہ فل بھی ہوئے کہ اس وقت اگر مختصر سے انداز میں ایک حقیقت پہ اپنی بات اس سے کی جائے کیونکہ اس وقت اس بندے کی اٹیچمنٹ صرف اس ہستی کے ساتھ جو چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو ریالٹی بیسڈ بات ایک بتاتے ہیں کہ جو چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے اب اس کے بعد آپ کی طرف سے جو آپ کے اعمال ہیں جو سدکائی جاری ہے اس کو تحفوں کی صورت میں وہاں پہ, پہ پہنچ سکتے ہیں وہ اس کو فائدہ دیں گے اور اس قسم کی بات جب آپ پوری سچائی سے ان کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کی زبان میں اللہ کی طرف سے ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ میں نے خود ان کے چہرے روتے ہوئے چہروں پہ اطمینان وہاں جا کر تین چار کے پاس جا کر محسوس کیجیے کہ اس وقت اس کو کس سے ہیلپ ہوگی تعزیت کا مطلب ہے اس کا غم دور کرنا یعنی میں کیا ایکشن کروں کہ اس کے کندھوں سے بوجھ اتر جائے یہ نہیں کہ میرے دل میں جو تکلیف آئی ہے وہ بھی میں ڈیل کے آ جاؤں اس پر ڈال کے آ جاؤں اپنا رونا رو کے آ جاؤں اور کچھ لوگ اس وقت کسی کے فوتگی پر اپنے کسی عزیز کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اور دوسرے کو مزید رلاتے ہیں اللہ دیکھ ہے آپ کے دل میں کیا ہے اس وقت آپ کس غم میں رو رہے ہیں آنسو کس چیز کے دکھا رہے اور دل میں آپ کی کیا ہے کیا اللہ نہیں جانتا علم یا ان نہیں رونا آ رہا تو جھوٹا رونے کی کیا ضرورت ہے نہ روئے کوئی انعام لینا ہے کسی سے رونے کا پھر یہ ہے کہ نگیٹو جملوں اور نیگیٹو ریمارکس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ نہ کہیں کہ اب تمہارا کیا بنے گا ان بچوں کو کون کما کے دے گا اور تمہاری تو کمری ٹوٹ گئی یا اس قسم کی جانے والے کی تعریفیں مبالغ آرائی کے انداز میں کہ وہ اور زیادہ غمزدہ اور خوف زدہ اور پریشان ہو جائے یہ بھی درست نہیں چندے کا آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے ہنسو موقع آپ انہیں کوٹ کر سکتے اس کا کل منا لا فون سب نہیں جانا انہ الراج ہوں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اللہ اس کے درجے بلند فرمائے اس طرح کی چند دعائیں آپ دے دیں اس وقت تو اس سے یہ ہے کہ لوائقین کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اس موقع پر مجھے یہ بات سوچنی چاہیے کہ سب نہیں جانا ہے کلائے قطل مود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کتنی برموقعت پڑی تھی اور سارے ہوش میں آگے تھے ایک ہوش مند انسان کی بر وقت بات سے سب لوگ ایک چیز کی طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ اس وقت صرف میت کے لوائقی نہیں وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی پراپرلی بہیو کریں صحیح ریئیکٹ کریں تاکہ گھر والوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے تو سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کو جو ایکٹیویٹی میں دی تھی شادی کارڈز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ان کارڈز کے اوپر آپ یہ آیات اور ان کا ترجمہ اور اچھی سی دعا ہاتھ سے لکھ کر لے جائیں منہ سے آپ کو نہیں بولنا آتا کیونکہ بازو کا تو واقعی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک لفافے میں ڈال کے ایسا کارڈ جس پر یہ آیات لکھی ہوئی ہوں اور نیچے پیارا سا میسج ہو وہ آپ اس کو دے کر آ جائیں بخشش کی دعا جو ہے وہ ہولڈ کر کے اس کے اندر رکھ دیں ایک چھوٹا سا پیک بنا لیں مثلاً آئےت اتنی خوبصورت ہے جو مصاحب بھی روز زمین پر آتے ہیں اور جو آفتے بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم ان کو وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی فوج شدید کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو غم نہ کرو ان میں سے کچھ الفاظ آپ بول بھی سکتے نہیں بول سکتے یا اچھے طریقے سے نہیں بولنا آتا لکھا وہ دے دینا ہی کافی اور آپ کا وہ کارڈ جو آپ کے ہاتھ سے پرسنلائزڈ ہوگا وہ اس کو ویسٹ نہیں کریں گے بازو کو صرف چھپی ہوئی چیز ہے جو ہم بانٹ دیتے نا تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ کہیں لگا لیں اس کو بار بار پڑے اور مستقل طور پر وہ یاد دہانی رہے کیونکہ جو بات آپ زبان سے کہتے ہیں وقتی طور پہ تو فائدہ دیتی اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں لیکن لکھی ہوئی چیز تو صدیوں چلتی ہے نا تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جسے روز کا آپ کا لیسن ہوتا ہے ایسی آیات کی خود نشاندہی کر لیا کریں اپنے خاندان اپنے حالات کے مطابق کہ میں اس کارڈ پر یہ آیت اپنی فلاں بہن کو لکھ کے دے سکتی ہوں اور کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوگی اس سے تبلیغ کا حق بھی ہوگا بولے وہ آیا بھی ہو جائے گا اس کا دل بھی راحت میں آ جائے گا تبلیغ کا فریزہ ادا ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس کون سی ہونی چاہیے یہ جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے نا اس کو ایک بوجھ سمجھ کے کہا اتنی دفعہ لکھوں ایک اور کام میں اضافہ کر دیا گیا ہمارے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے خوشی سے سیکھیں خوشی سے لکھیں پرفیکشن لائیں بار بار ریپیٹ کریں فارغ اوقات میں اپنے ہاتھ اور اپنے قلم کو استعمال کریں بے شمار فائدے آپ کو نظر آئے پہلی وہی کے الفاظ ہے نا اللہ بالقلم قلم کے بغیر علم مکمل نہیں ہوتا نون والقلم وما و اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم جو لکھ رہے ان کی قسم کھائی گئی کوئی معمولی کام نہیں میرے نزدیک تعزیت کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ خط بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے لمبی چوڑی باتیں نہ لکھے اور اوٹ پٹانگ قسم کی کہانیاں نہ لکھیں مختصر بات لکھیں جامع بات ہو تو آپ تازیت کے کارڈ بنانے کا بھی ایک کمپٹیشن رکھ لیں اور اس میں ایک نمبر دے دیں ان کو تاکہ سب بھی اپنی کاریگری لے کر آئے اور مختلف آیات خود سلیکٹ کریں اس سے ان کی یہ بھی کریکشن ہو جائے گی کہ یہ آیات بھی ٹھیک ہیں یا نہیں یہ نہ ہو کہ ایسی آیتیں لکھ لائیں جو اس سے متعلق ہی نہیں احادیث بھی ہو سکتی دعائیں بھی ہو سکتی دعاوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے کا یا کنست دینے کے علاوہ اگر اس میں سے رنج و غم کی کوئی ایک دعا اور اس کی ایک فضیلت لکھ کے اچھے سے الفاظ میں اس کو دے دیں لیکن پیاری بہن یا پیارے بھائی اگر آپ یہ دعا اس موقع پر پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق آپ کا یہ غم ہلکا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یعنی اس کو تھوڑا کسٹمائز کریں اس کو پرسنلائز کریں اور غم کے موقع پر اگر آپ کسی کے کام آتے تو اس کو کبھی نہیں بھولتا آپ دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں رنج و غم دور کرنے کا اور اگر آپ کسی کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کرے گا مثلا یہ حدیث سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا سلا ہوتا ہے اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن منانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو آخر میں آپ ایک جملہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کر دے اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور اسی کی طرف ہم سب نے بھی واپس جانا ہے مسئلہ ایک جملہ سیدنا اسامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کا بچہ حالت نظام ہے آپ تشریف لائیے آپ نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا اندا واطا اللہ تعالی جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے کتنی خوبصورت بات ہے اس وقت یہ یادہانی ضروری ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لہذا صبر کرو اور اجر کی طلب رہو کتنا جامع میسج ہے ایک حتیث اور حدیث میں جو اصل الفاظ ہیں وہ موٹے سے لکھے ہیں تھوڑا سا آرٹ اور اگر آپ کو کمپیوٹر سکلز آتی ہیں تو آپ کمپیوٹر پہ بھی, بھی ایسے کارڈز بنا سکتے ہیں بے شمار چیزیں بن سکتی ہیں دنیا کے فائدوں کے لیے تو لوگوں کا دماغ بہت چلتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ جس میں ہماری بھی اور دوسروں کی بھی اس کے لیے ہمارا ٹیلنٹ بجھ جاتا ہے کہیں جا کے ختم ہو جاتا ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی صرف نقالی سے کام لیتے کسی نے کیا کہا, کہا کہاں کیا لکھا ہوا کون نہیں خود اپنا عقل استعمال کریں۔ قرآن مجید کو اکثر اس طرح پڑھا کریں کہ سفوں پہ سفے دیکھتے جائیں ایک سکم کر کے عربی میں ڈائریکٹ سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے جسے امام شافی نے تین سو بار قرآن مجید پڑھا تھا ایک مسئلے کے حل کے لیے اور آخری بار ان کو جواب مل گیا قرآن مجید کی ایک جو اجماع سے متعلق ہے تو کنٹینیوسلی اس کے ورک گردانی کرتے رہا کریں مختلف چیزیں تلاش کرنے کے لیے صرف سرچ پہ نہیں ڈالا کریں بعض اوقات سرچ بھی کیا کریں۔ اور اسی طرح حدیث کی کتابیں وغیرہ اس سے مل جائیں گی وہ لکھ کر آپ دوسرے کو دے دیں اور کچھ نہیں تو آپ فریم کر کے آپ دے سکتے ہیں یعنی بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ دیر تک اس کے سامنے وہ آیت لگی رہے یا وہ حدیث لگی رہی یا وہ دعا لگی رہے کہ وہ اس کو یاد ہو جائے تو اس کو تھوڑا خوبصورت انداز میں بھی لے جا سکتے بنا کے سیل کر کے صدقہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو خود نہیں کر سکتے ایسی چیزیں نہیں لکھتے یا انہیں پتا ہی نہیں ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور ایک اور کہنا چاہیے کہ دعا ہے آزم اللہ اجرک و احسنا ازا اک میت اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے بہت اچھی طرح تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے اللہ تمہیں تسلی دے تو آپ تعزیت پیکج بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دعاؤں کے کارڈز ہو سکتے ہیں کوئی کتابچہ ہو سکتا ہے جسے آخری سفر کی تیاری کو اچھی کیسٹ سی ڈی کتاب یا کوئی کارڈ بنا کے اس میں لکھ سکتے کہ آپ یہ الیکٹر سنیے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ ایک تبلیغ دین کا بہترین اور موثر ذریعہ ہے اور وقت ہے پھر اسی طرح اگر آپ تعزیت کے لیے جائیں تو میت کی خوبیوں کا ذکر کریں اور اگر اس کا کوئی احسان ہے آپ پر تو اس کا ذکر کریں کیوں تاکہ آپ کی گواہی میت کے حق میں لکھی جائے اور اس کی بخشش ہو جائے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس نے تو آپ کے ساتھ بہت سی جاتیاں بھی کی ہوئی تھی تو پھر میں یہ کیوں کروں میں کیوں نہ اس کو بدلہ لوں اور اپنے دل کی بڑا سکال کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا دیکھیے ہمارا ہر ایکشن ایک ریئیکشن رکھتا ہے نا ہمیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ منفی باتیں سن رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں مثلا آپ دین پڑی ہوئی ایک لڑکی ہیں کسی محفل میں بیٹھ کر سر عام اللہ کسی کی منفی بات کر رہی ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس کھڑے سن رہے ہیں آپ کو کیا کریں گے وہ؟, وہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے وہ بھی نکل کے کہیں اور کسی مجلس میں کسی کا نام لے کے برائی شروع کر دیں گے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم جو کہہ رہے ہیں کون کون سن رہا ہے کون ہمارے آس پاس ہے وہ کیا تاثر لے گا کیا امپریشن لے گا وہ اس کو کس طرح دوبارہ ریپیٹ کرے گا جا کے وہ ہمیں تو بس یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں آئے بس وہ بولنا ہی بولنا ہے ہم نے وہ صحیح ہے یا غلط ہے بس بولنا ہے کنٹرول تو ہے ہی نہیں نا نہ عقل ہے اتنی کہ سمجھے کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا تو حکمت کس چیز کا نام ہے چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا صحیح وقت میں صحیح بات کرنا یعنی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیز رائٹ ٹائم پر رائٹ سپیچ بعض اوقات ہم بالکل نہیں دیکھتے کہ ماحول میں اس وقت یعنی ایئر کیا کہتی ہے ہوا میں کیا ہے اس وقت فضا میں کیا ہے لوگوں کی فیلنگز کیا ہے وہ ہم یہ شروع کر دیتے ہیں، ہماری کیا ہیں؟ بس اپنا پتا ہے لوگ غمزدہ بیٹھے ہوئے اور ہم کو چٹکلے سوجے ہوئے لوگ اپنے میت کے اوپر غمزدہ اور ہم کو دنیا بھر کی سیاست کی فکر لگی ہوئی ہے اور وہاں بیٹھ کے کچھ لوگ خبریں سنانے لگتے ہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں ملک میں یہ ہو گیا فلاں ایسا ہو گیا فلاں پرزیڈنٹ ایسا فلاں پرائم منسٹر ایسا ہے کئی لوگ تعزیت پہ جا کے سر, سر کیا باتیں کرتے حالات حاضرہ کے اوپر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جن کا وہاں کوئی جواز ہی نہیں ہے. حکمت بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے نا تو یو ہیو ٹو سی کہاں پہ کیا چیز کی ضرورت ہے جس طرح مجھے جب میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے ایسا سوچا کہ کسی نے ہمیں تسلی دی ہی نہیں مطلب ہم جو بہن بھائی تھے لائک ویور آن آر اون بلکہ ہم دوسروں کو تسلیاں دے رہے تھے اور جو اونچی بین کرنے لگتا تھا ہم اس کو روکتے تھے بٹ اس پروسیس میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے شاید کسی تسلی کی بیکاز دے لک ویری کمپوز اور یہ ان کو کچھ نہ تو یہ بھی سوچا ہوگا کہ شاید ان کو لیکن اس پروسیجر میں کہ وی ور لکنگ کمپوز اینڈ ویور لائک ڈنٹ مین کہ ہمیں بھی کوئی تسلی ضرورت نہیں یا کسی کو سر پہ ہاتھ ہی نہیں پھینکنا چاہیے کسی کو گلے نہیں لگانا چاہیے لائک ناٹ اے سنگل پرسن جو آگے بڑھ یا تو یہ ایک لگتا ہے گلے سارے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ایک نہیں لگا نا کوئی بھی نہیں لگے گا تو پھر حکمت کس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیں ہاتھ پھیر دے سر پہ پیار کر دیں کچھ کر دیں لیکن اتنا کہ جس سے دوسرا تکلیف میں نہ آئے بس اور اگر سب لگ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہی رہے بعض لوگ حالات حضرہ کے علاوہ جو ان کی اپنی کوئی دلچسپیاں یا شغل ہوتے ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے بعض لوگ کھانے کو ڈسکس کرتے بعض لوگ دوسروں کے کپڑوں پہ تبصرہ شروع کر دیتے بعض بزنس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بعض کوئی اور اپنی دلچسپی کا موضوع نکال لیتے ہیں لوگ اصل میں نا تجزیت کے پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہی نہیں ہے وہ اپنے ذمہ exactly. داری اتارنے جاتے شکل دکھانے جاتے ہیں کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کا غم بانٹنا ہے پھر اسی لیے پھر اجر بھی نہیں ہوتا سادہ انگلینڈ کے اندر بھی نا لوگوں کے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں تو وہ اب ہولز ہائر کرتے ہول ہائر کریں گے جتنے بھی لوگ ہیں نا پاس کے سارے جائیں گے کھانا انتظام ہوگا سب ہوگا اور جو عورت ہوگی اگر آپ اس کے گلے نہیں لگیں گے نا تو پھر سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پراؤڈ ہے یہ کیئر نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ گلے لگ کے روتی نہیں تو ہمیں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں میں جا کے میں پیٹوں میں رہوں بس ہمیں اس وقت اور... یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جس کی تعزیت کے لیے ہم آئے ہیں <coughs> اس کی ضرورت کیا <coughs> ہے ج, جس کی فوتگی <coughs> گیار وہ بھی مائنڈ کرتے نا کہ آپ روتے نہیں ہمارے ساتھ آپ کو کوئی کوئی بات, کوئی بات کوئی نہیں کوئی... اگر قرآن و سنت نے منع کیا ہے تو ان کے ناراض ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہمارا سرزا ان ساری باتوں کی اصل وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری چونکہ عام زندگی کے بھی سارے معاملات حکمت سے آ رہی ہوتے ہیں نا تو اس وقت کیسے ہمارے اندر حکمت آ جائے گی جبکہ ایک اسپیشل سچویشن ہوتی ہے پلس یہ کہ اگر بالکل جیسے آپ نے بات کی نا کہ یعنی وہاں پہ کم زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی سیاست کی باتیں کریں تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے تعلقات میں بھی خرابی آتی ہے کیونکہ لوگوں میری فرینڈ نے ان کی اولاد نہیں تھی انہوں نے عیدی سے بچہ لیا اس کو بالکل بچوں کی طرح پالا بالکل دو دن کا بچہ دس سال کا بچہ ہوا تو اس کو کینسر ہو گیا انہوں نے سب کچھ بیچ باج کے انگلینڈ لے جا کے اس کا علاج کرایا لیکن وہ لا علاج تھا تو واپس آئے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو جب میں اسے تعزیت کرنے گئی تو اس کی والدہ بیٹھی رو رہی تھی اور کچھ انہوں نے گلے شکوے کہ اللہ کو اس بچے کو ہی لے جانا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا یعنی بچے کی ماں نے کہا اللہ سے کوئی شکوا نہیں کرنا اور کچھ اپنی ماں کو اس طرح سی باتیں کہ پھر میں نے ان کو بیت الحمد کی حدیث سنائی تو اس نے کہا کہ اس میں بھی حمد ہے یعنی اس کی ماں نے بچے کی ماں نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی حمد ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا مطلب جو اس سے بھی زیادہ بیماری میں زیادہ تھے اور اس سے زیادہ تکلیف میں تھے اللہ میرے بچے کو کم تکلیف میں لے گیا تو یقین کریں کہ اس وقت جو میرا اس کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھ اور وہ میں آج تک اس ایمان کی نہ اندر اپنے وہ محسوس کرتی ہوں اللہ. کیونکہ ہر صحیح عمل انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام ہے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے, ہے نا اور کان پک جاتے ہیں بازوکت یہ سن سن کے کہ کیا رونا رونے سے ایمان کا لیول بڑھ جائے گا نہیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے اپنے ایمان کا لیول بڑھانے کے لیے تو اٹھیے اور کوئی نیک عمل کیجئے کوئی بھی نیک کمل جو وقت کی ضرورت ہے کرنا شروع کر دیجیے تو آپ کی شکایت ختم ہو جائے گی کہ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہماری بد ہیں جو لیول ڈاؤن کرتی ہیں اس وقت استغفار کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ لوگوں کو بتانے کی ایک تعزیت کے بہت خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ میں نے اپنے بیٹے سے سیکھے ایک دفعہ یحییٰ نے کسی وقت بات پہ کہا تھا کہ امی اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے سالوں کے لیے اتنے دنوں کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دیا تو بالکل. وہ جو الفاظ ہیں میں نے جہاں بھی استعمال کیے لوگوں کو بہت پازیٹیو چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال دیا تو اتنا پیارا شخص کہ ہم اس کے ساتھ گزار سکیں اور بالکل چلیے پھر یہ ہے کہ اس موقع پر صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ مدد بھی کرنی چاہیے ہمدردی اور تعاون کرنا چاہیے ان کی کوئی خدمت ان کی کوئی ضرورت ان کا کوئی کام اور صرف اسی دن نہیں بلکہ بعد میں بھی اگر وہ مستحق ہے تو مالی مدد کرے اگر ان کو کسی اور چیز کی مسئلہ بعض اوقات باہر کے ملک میں اگر شوہر پہت ہو جائے تو بچیاں بالکل اکیلی رہ جاتی ہیں ان کی عدت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے لینا ہے یا بعض اوقات پراپرٹی کے ایسے کام ہو جاتے ہیں کئی قانونی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان سب مواقع پر بیوہ کی خاص طور پر مدد کرنا اور اس کے کام آنا یا کوئی بھی ہو وہ بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن تک کچھ نہ کہا تین دن بعد آپ جعفر رضی اللہ انہوں کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا گھر والوں کو کہا میرے دونوں بتیجوں کو میرے پاس لاؤ آپ کی کزن کے بیٹے تھے نا اس لیے بتیجے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا انہی کے ان کے بیٹے کہتے ہیں حضر جعفر کے. ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا اس نے آ کر ہمارے سر مڈے اب یہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنے کا کام کروایا ان بچوں کے بال ٹھیک نہیں ہیں پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ عبداللہ سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانوں کو اس کا نئے بدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت اطا فرما یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی تو یہ تازیت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ صرف اس کے لئے نہیں جو چلا گیا ان کے لیے بھی جو پیچھے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ گئی اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان پر فخر و فخر کا اندیشہ ہے تم ڈرتی ہو کہ اب جعفر کے بعد ان کا خیال کون کرے گا میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں نا کرنے کا کام ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کے بچے اگر پڑھنے کی عمر کسی ان کے سپانسر کر دیں کہ ایک بچے کی تعلیم کا میں خرچہ کسی کی راشن کا انتظام کر دیں یتیم بیوہ ان سب کی خبر گیری کرنے والے کے لیے کتنا بڑا آجر ہے ان کا قرض اتار دیں تو ضرورت دیکھیں کہ کیا ہے اور کون ہے اسی طرح صرف یہ نہیں کہ اگر عورت بیوہ ہوگی تو اسی کے پیچھے سارے پڑ جائیں اور بچے بےچارے ادھر ادھر گھوم رہے نہ انہوں نے کھایا نہ پیا نہ کچھ باقی لوگ اگر بیوہ کے ساتھ لگے ہوئے تو آپ بچوں کے ساتھ لگ جائیں ان کو اٹھائیں کھلائیں پلائیں نہلائیں دھلائیں ان کو کہیں بھیج دیں کوئی ان کی دل جوئی کا اہتمام کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں یہ نہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہ ہائے بےچارا اب اس کا بنے گا کیا پہاڑ جیسی عمر کٹے گی کیسے اللہ ہے نا جس کی مخلوق ہے وہ اور رازک بھی اللہ ہی ہے پھر اسی طرح کھانا بھجوانا جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مسنون ہے رشتے دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں حضرت جعفر شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جعفر کے لیے کھانا تیار کرو بلا شبہ ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے یعنی انہیں کھانے کا ہوش نہیں پکانے کا ہوش نہیں تو ان کو کھانا بھیجا جائے امام شافی فرماتے ہیں کہ میں میت کے پڑوسیوں اور رشتے داروں کا یہ کام پسند کرتا ہوں کہ جس دن فوتگی ہو اس ایک دن اور اگلی رات کا کھانا اہل میت کے لیے تیار کریں یعنی اس ایک دن رات کا یہ سنت بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے ہم سے پہلے بھی یہ لوگ کام کرتے رہے اور بعد والے بھی کرتے رہیں گے لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت کا اہتمام نہ کریں جیسے وہ بتا رہی ہے نا کہ اب تو ہال بک کرائے جاتے ہیں کیونکہ گھر چھوٹے ہیں اور پھر اس میں کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جو لباحقین ہے وہ اپنے اساسے بیچ کے ان کھانوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کھانوں پہ ہمارا نفس آگے آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی میٹھا بھی ہو نمکین بھی ہو چاول بھی ہو دہی بھی چٹنی بھی ہو چائے بھی ہو اور کیا ہوتا ہے پھر مینیو کتنا کاسٹ کرتا ہے اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحا کا حصہ سمجھتے تھے جس سے منع کیا گیا کون سی دو چیزیں منائ کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا یعنی اکٹھ کر کے بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا سارا دن رات اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا یعنی اسی گھر میں کھانے بھی پکریں یہ نوہا شمار کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ٹھیک ہے نا تو کیا نہیں کرنا تعزیت کے لیے وہاں ٹک نہیں بیٹھنا جا کے جو کرنے کا کام ہے کر کے واپس آ جانا اپنا نمبر چھوڑانا اپنی مدد آفر کر دینا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو آپ یہاں کال کر سکتے ہیں مجھے تاکہ وہ اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق ہی معاملہ کریں یہ نہیں کہ آپ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو آپ کوئی کام بتائیں گے تو تبھی میں یہاں سے ہلوں گی ان کو ہوش بھی تو آنے دیں انہیں تو ابھی کام یاد ہی نہیں انہیں تو ابھی صرف مرنے والا یاد ہے وہ تو آہستہ آہستہ یاد آئیں گے تو اپنا कांटेक्ट नंबर کوئی कार्ड کوئی بھی چیز چھوڑ کے آ سکتے ہیں یہ لکھ کر کہ اینی ٹائم آئی ایم اویلیبل اف یو آر اگر نہیں تو مت جھوٹ لکھے مت لکھے اینی ٹائم آپ ان کو اسپیسیفکلی بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مثلاً کسی قسم کی کوئی لیگل ہیلپ چاہیے قانونی معاملات میں تو میں حاضر ہوں اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ بتا دیں کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں تو یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کھانا پکا سکتے ہو سکتا ہے آپ کھانا نہ پکا سکتے ہو آپ ان کو کوئی اور تعلیم کا کام ان کے لیے کر سکتے ہو یا ان کے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو یا کسی بھی قسم کی جو حقیقی مدد آپ اپنے حالات کو دیکھ کر آفر کر سکے وہ کریں جذباتی فیصلے مت کریں کہ ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں بعض اوقات اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر آئیں باشائیں کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے نبھانا بھی ہوگا پھر اسی طرح تعزیت ایک بار ضرورت پڑنے پہ آپ دوبارہ جائیں ورنہ نہیں ویسا کوئی شخص بالکل اکیلا ہے اور اس کو روزانہ آپ کو رات کو سلانے کی یا کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو وہ آپ کر لیں بازوقت بہن بھائی اس طرح کام آتے کہ بزرگ کپل کہیں رہتا ہے میاں یا بیوی بی فوت ہو گئی وہ ایک اکیلا ہے تو کوئی بچہ یا کوئی بہن بھائی یا کوئی رشتے دار یا کوئی دوست وہاں جا کر ان کو کمپنی دے جب تک عورت کی عدت ہے یا مرد کے لیے کوئی ضرورت ہے تو ان بھائی باپ کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے پھر تلبینہ سے غم میں کمی ام مبنی سعید عائشہ کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ حریرہ آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے پھر سرید شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ڈال کے پکانا بنا کر تلبینا اس پر ڈال دیا جاتا ہے پھر فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تلبینا سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اس سے ایک بڑی عجیب بات پتا چلتی ہے بڑی کام کی بات کہ بعض اوقات کھانا بھی انسان کے غم اور ڈپریشن یا تکلیف کو دور کرتا ہے اسی لیے بعض لوگ جب پریشان ہوتے تو وہ کھاتے جاتے اور موٹے ہو جاتے اس سے تلبینہ کے ذریعے غم کے دور ہونے کا پتا چلتا تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ انسان کے نہ صرف جسمانی بھوک ختم کرتی ہے بلکہ روحانی مسائل کا بھی حل ہوتی تعزیت کی مدت تین دن ہے لیکن اگر تین دن گزر جائیں اور آپ نہ پہنچ سکیں یا خط نہ لکھ سکیں تو سہولت کے مطابق بھی آپ مدد کے لیے جا سکتے تعزیت کے لیے جا سکتے لیکن اس کے لیے پھر باقاعدہ کسی سے ٹائم لینا چاہیے یہ نہیں کسی وقت بھی آپ دوسرے کے گھر میں جا گسے اسی طرح تعزیت کتنی بار کرنی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر عید پہ تعزیت کے لیے پہنچ جائیں یا ہر جمرات پہ جائیں یا ہر چالیس میں پہ یا برسی بنانا شروع کر دیں اور وہ سلسلہ کبھی زندگی بھر ختم ہی نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تعزیت کتنی بار کرنی چاہیے ایک بار اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ بار آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں لیکن اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے اگر ضرورت نہیں تو نہیں اس موقع پر ہر جمعرات کو جانا درست نہیں چالیس دن بعد پھر چل پڑنا درست نہیں سال بعد پھر جانا مخصوص ایام میں جانا درست نہیں چالیس دن تک روز جانا درست نہیں اس کے گھر میں ٹک کے بیٹھ جانا درست نہیں اللہ یہ کہ اس کو ضرورت ہو آپ کی وہ خود اصرار کرے پھر اور بات ہے اسی طرح تعزیت کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے جس میں خط فون ٹیلی گرام ٹیلیکس ای میل یا کوئی بھی اور طریقہ پھر مقام تعزیت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا پر زید بن ہارسا اور جعفر اور عبداللہ بن روا کی شہادت کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتا تھا یعنی کھڑا ہو انسان تو بیٹھ جائے آپ نے جب خبر سنی اور آپ کا دل ایک تکلیف میں آیا تو آپ وہیں پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی غم کی حالت میں آپ کے آس پاس آ کر بیٹھ گئے لیکن کسی مخصوص جگہ کسی گھر میدان قبرستان وغیرہ میں شامیانہ ڈلوا کے یا مسجد میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا میر مسنون ہے کیا غیر مسنون ہے شامیانے لگا کے کسی کے گھر یا مسجد یا کسی میدان یا کھلے پلاٹ یا سڑکوں پہ ٹریفک بلاک کر کے یا پھر ہال بک کرا کے تعزیت کے لیے لوگوں کو بلانا یہ درست نہیں بس لوگ آتے جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد چلتے جائیں کیونکہ اس طرح مستقل بیٹھنے سے بھی گھر والے نہ آرام پاتے ہیں اور ان کا غم تازہ رہتا ہے انسان کو خود بھی جا کے اپنے کسب و معاش میں لگ جانا چاہیے اور گھر والوں کو بھی اپنے کام کاج پہ لگنے دینا چاہیے بہتر یہی ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہ وہیں پر ہی تعزیت کر لیں پھر واپس گھر آ کے نہ بیٹھ جائیں آخری حصہ کیا ہے کسی میت کے حق کا جنازے کے ساتھ جانا اس کو اچھی طرح دفنانا اور پھر گھر آ کر قریبی دار تو بیٹھے اگر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن دور کے جو ہے وہ آئے اور چلتے جائیں حضرت عائشہ کس کے لیے تلبینہ پکانے کو کہتے ہیں؟ جو صرف گھر کے قریب ہی لوگ روز گھر میں رہتے ہیں امام نبے فرماتے ہیں تعزیت کی خاطر بیٹھنے کو امام شافی اور دیگر بہت سارے اہل علم ناپسند فرماتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تعزیت کی خاطر کسی خاص شکل میں بیٹھنا منع یعنی گول دائرہ بنا کے یا کوئی مخصوص قسم کی حیرت بنا کے مسل میت کے متعلقین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو تعزیت کرنا چاہے ان کے پاس پہنچ جائے ان کی رائے کے متعلقین میت کو اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے یعنی گھر والے بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اٹھ کے اپنے کام کاج کریں جو ان سے ملے تعزیت کر لے تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کے اجتماع کی کراہت میں کوئی فرق نہیں کہ مردوں کا اجتماع نہ ہو اور عورتوں کا ہو یا عورتوں کا نہ ہو اور مردوں کا دونوں کے لیے ہی کوئی پسندیدہ چیز نہیں کیا کرنا چاہیے گھر جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہاں رکے اور پھر جلد واپس اب ہوتا کہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پھر اسی سے نئی ایجاد نکالنی پڑی وہ کیا ہے گٹلیاں پڑھنا تسبیح پڑھنا اور پھر مجبوراً وہاں لوگوں کو بٹھا دینا کہ اتنے سے پارے کر کے جاؤ نہ خود کام کرنا نہ دوسروں کو کرنے دینا جب اتنی دیر بیٹھیں گے نہیں تو بدار کو تو خود ہی کالا کم ہو جائے گا پھر اسی طرح بعض تعزیت کے کام جیسے کچھ دنوں کو مخصوص کر لینا اور اس کے لئے باقاعدہ دعوت نامے چھپوانا اخبار میں لکھنا اشتہار لگوانا اور لوگوں کا آتے چلے جانا اور میت کے پسندیدہ کھانے پکانا یا فروٹ وغیرہ لا کے رکھنا اور قرضہ اٹھا کے ایسے سارے کام کرنا یہ سب بدت میں آتا ہے پھر رسم میں فاتح اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا وہاں جا کے چلے سب دعا کرتے ہیں یعنی تعزیت کی ایک مخصوص شکل بنا لینا اور اس میں دعا تو نہیں عام طور پر لوگ سورت فاتح اخلاص اور دروشری پڑھ کر میت کو ثواب بخشتے ہیں کوئی طریقہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں پھر تازیت کے لیے آنے والوں کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کوئی چادریں بچھانے لگتا ہے کوئی گٹلیاں لاتا ہے کوئی یاسین اور سپارے لا رہا ہوتا ہے کوئی پھر بخور جلاتا ہے وہاں کوئی اور پھر ساتھ کچھ مصری وغیرہ کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں کوئی گلاب چھڑکنا شروع کر دیتا ہے جی باہر آ جاتی ہے اس گھر میں یہ تازیت ہو رہی ہے ہاں ایک چیز جس کی سنت سے اجازت ملتی ہے یا سنت طریقہ پتہ چلتا ہے وہ ہے تازیت کے لیے آنے والوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کرنا تعلیم اس موقع پر ایجوکیٹ کرنا اور وہ کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے جان نکلنے اور قبر وغیرہ کا تذکرہ کرنا تو اس تعلیم کا جواز کیا ہے ایک طویل روایت ہے براہ بن آزم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری کے جنازے میں نکلے ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے اتنی سنجیدگی تھی اس محفل میں کوئی سیاست پہ تبصرہ نہیں کر رہا تھا بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو اور تین مرتبہ ایسا فرمایا پھر فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہو کر سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو ہوتی ہے وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر سرہانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سے طیبہ اللہ کی مففرت اور خوش کی طرف چل نکل چناچے اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی جس سے مرچیز کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے اور پھر فرشتے اس کو فوراً پلک جھپکنے کی دیر میں کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تفصیلی حدیث ہے جس سے پہلے بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اس کو ہم الگ سے بھی ایک کاغذ کے اوپر پرنٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ پھر اس وقت اگر کتاب نہیں یا یہ حدیث کہیں سے مل نہیں رہی تو سہولت کے لیے آپ ایسے موقع پر لے جا سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو اس موقع پر آخرت کی یاد دلائی کیونکہ وہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا اب مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو یہ ایک بہت ہی تبلیغ کا بہترین موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھرپور اور اگر کوئی آپ سے یہ کہ یہ بھی ایک بدت ہے یہ آپ لوگوں نے کیا درس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے ہم اس موقع پر آخرت کی یاد دہانی کرا رہے اس کے علاوہ موقع کے مناسبت سے آپ صبر کی تلقین کی احادیث بھی پڑھ کے سنا سکتے ٹھیک ہے نا اور اگر لوگ ریسیپٹو ہو۔ تو رسموں پر بھی ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں پہلے ایک اچھی بات سنائیں پھر اس کے بعد ساتھ ہی کہیں یہ نہیں کہ کٹھی کر کے آ کے میں جی آج کا میرا ٹاپک ہے بدت اور میں آپ کو بدعت سے منع کرنے آئی ہوں وہ وقت لوگوں کے اندر بدت سننے کا نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے ہمیں ذکر کرنا چاہیے مگر حکمت کے ساتھ ایک طرف آپ ان کو آخرت کی بات بتائیں دوسری طرف ساتھ ہی ذکر کریں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں نبی صلی اللہ وسلم نے ایسا نہیں کیا پھر حدیث سنائیں پھر اپنی بات بتائیں پھر تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے لیکن اگر آپ نے ان کو صرف پتھر ہی کھانے کو کہے کہ نگلو اور ہضم کرو تو وہ نہیں کر پائیں گے یعنی یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کوئی سننا نہیں چاہتا کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا تو کیا کریں پھر وہاں آپ نہ بیٹھیں ایسے ہنگامے کچھ بھی نہیں پڑھیں وہ پڑھنے کا ٹائم تھوڑی ہے گھر والے بھی کچھ نہیں پڑھے دیکھے جو روٹین میں روز ذکر کرتے وہی وہ ذکر ہوگا ہمیں کسی حدیث سے گھر والوں کو کوئی خاص مخصوص ذکر اس وقت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پتہ چلتا آپ میت کی بخش کی دعا دے دیں آپ کوئی اور ذکر کا کارڈ دے دیں وہ یہ پڑھ لیں کچھ بھی یعنی کہ ذکر سے چونکہ عمومی طور پر دل کو تسلی ہوتی ہے انسان اللہ بکر اللہ تتم القلوب تو آپ یہ کہہ کے کہ آپ گھر والوں کو بتا سکتے کہ اس وقت آپ رنج و غم کی دعائیں پڑھیں یا کچھ اور پڑھیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا میرا جینا ورنہ کتاب آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں چھوٹے پیمپلٹ دے سکتے ہیں. کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں کوئی مخصوص چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کو صحیح طور پر پڑھ کر سنانا جانتے ہیں بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کی پریکٹس کر لیں اس کی ریڈنگ کریں ایک دفعہ ریڈنگ کرنے سے ریڈنگ بھی نہیں آتی تو آپ لاؤڈلی اس کو پڑھ کے آپس میں دیکھیں اور پھر ایسے موقع پر پڑھ کر سنائیں. تو ان اس سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب تو ماشاءاللہ بہت لوگوں میں اویئرنس آتی جا رہی ہے وہ ایسے موقعوں پر ضرور کچھ نہ کچھ درس و تدریس کا اہتمام کر لیتے ہیں لیکن پہلے یا بعض گھروں میں ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ خود یا آپ کی کوئی ساتھی لوگوں کو یہ ریکویسٹ کر لے کہ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے آپ کو ایک دعا سکھاتے ہیں یا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں یا آئیے مل بیٹھ کر اپنی موت کا یاد دہانی کرتے ہیں وہی بات ہے کہ یہاں کو ہارڈن اینڈ چیز آپ کو نہیں بتائی جا کہ یہ الفاظ بولیں کوئی ایسا رچول نہیں ہے حکمت کے تقاضے کے تحت جو مناسب لگے لوگوں کو خاموش کرائیں بٹھا دیں اگر دو چار لوگ بھی بیٹھ دیں تو ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو دوسری بھی آہستہ آہستہ چپ ہونے لگے کیا اس موقع پر جیسے ابھی نماز کے دوران بھی میں آوازیں سن رہی تھی کچھ کچھ پیچھے نظارے جن لوگوں کو نہیں پڑھنی ہوتی وہ پھر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں یہ لحاظ کم ہی لوگ رکھتے ہیں کہ حکمت کے خلاف ہے نا پتہ ہے آگے نماز ہو رہی ہے اور خود اکل مندی سے انسان کو موقع کی مناسبت سے عمل کرنا چاہیے لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ کوئی سو رہا ہے کوئی نماز رہا ہے کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی اور اگر ضروری بات ہے تو آہستہ آواز میں کرے یا پھر باہر جا کے کرے لیکن بہت سے لوگ جب ایسی مجلس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن دینے لگتے چپ ہو جائیے بیٹھ جائیے شش, ایسی ایسی آوازیں نکالتے ہیں. یہ سب حکمت کے خلاف ہے اس میں کیا ہے آپ اپنا کام شروع کر دیں اور اگر لوگوں کو سننا ہوگا تو آپ کو سن لیں گے صبر کے ساتھ چلتے جائیں پہلے ایک لائن چپ ہوگی پھر دوسری ہوگی پھر تیسری ہوگی, پھر ہوگی پھر چوتھی ہوگی پھر سارے ہو جائیں گے پھر بھی کچھ لوگ نہیں چپ ہوں گے کوئی بات نہیں آپ کو نہیں پر کرانا پڑے گا لوگ خود چپ کرا لیں گے وہ کہتے چپ کرو چپ کرو دیکھو سنو کیا کہہ رہے ہیں من پہ تو وہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں گھر والی اور ایسے کئی دفعہ بہت ہی اچھا رہا ہے میں نے خود بھی کیا کہ آپ اس وقت بیٹھتے ہیں کہ دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مصنون ہے تو وہ بات بتاتے بتاتے آپ کئی کچھ بتا سکتے ہیں. تو ایک لسٹ بناے کہ اس وقت کے ٹاپکس کیا ہو سکتے ہیں مثلاً یتیم ہو گئے ہیں بچے لوگ یتیموں کے حقوق پہ کوئی بات نہیں کرتے اس پہ ایجوکیٹ قرض نہیں اتارتے لوگ قرض کے ٹاپک پہ بات کیجیے اسی طرح قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کر دیجیے موت کی کیفیات کیا ہے اس کا تسکرا کر دیجیے بخشش کی دعا کو ایکسپلین کر دیجیے لیکن پہلے سینس کیجیے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے کچھ لوگ پہلے ہی صبر سے بیٹھے ہوئے اب وہاں صبر کا ٹاپک کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے یہ پتا کرے کہ گھر والوں کے حالات کیا ہے کون سا موضوع ہونا چاہیے یہ آپ خود اپنے طور پہ ہر ٹاپک تیار کر کے رکھے پورا مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن وہاں جا کے کریں کہ کیا کرنا ہے کوئی لگا بندہ رٹا درس نہیں آپ دے سکیں گے پلان کر کے درس نہ کریں بس جو لوگ آ گئے ہیں اب میت اٹھ نہیں رہی مثلا وہ ٹائم ہے تھوڑا سا تو لاہ تیار نہیں ہوئی قبر تیار نہیں ہے میت گھر سے نہیں گئی اور لوگ بیٹھے فالتو باتیں کر رہے شور ہنگامہ کر رہے اس وقت بجائے فضول باتیں کریں۔ اس قسم کی گفتگو کرے اور اس کے لیے بھی یہی دلیل ہوگی کہ لاہ تیار نہیں تھی تو آپ نے بات فرمائی ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا ہے جنازہ بھی نہیں اٹھ رہا لوگ بیٹھے ہیں یا بدات کر رہے تو بہتر ہے کچھ ایجوکیٹ کر لیں جیسے کئی دفعہ بالکل ماحول نہیں ہوتا نا تو ایسے میں بھی ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ دعا میں کروا دیتی ہوں میں نے دیکھا اس میں دعا شروع کرنے سے پہلے یہی حدیث اور پھر کرنے کی یہ کہوں گی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد کی ہے نا تو جس وقت میت کو لے جائے اور دفن ہو رہی ہے اس وقت تو کرنی چاہیے لیکن ہر وقت نہ کریں اس کے ساتھ ہی نا کچھ کرنے کے کام اور جی ساتھ ساتھ پر اسی کے ساتھ ایک کیونکہ کئی دفعہ بالکل ماحول نہیں ہوتا کہ وہ لوگ آپ کو درس کے دعا یاد کرا دے نا ان کو جی چلے میت کی بخش جیسے انہوں نے بات کی نا اس وقت اگر یہ جملہ بولے اس وقت میت کو دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو میں آپ کو سکھا دیتی ہوں سب کو ایک ایک کاغذ اور اس کو کہلوانا شروع کر دیں تاکہ انہیں لفظ پڑھنے بھی آ جائیں پھر اس کا ترجمہ کر کے ہلکا سا بتا دیں جی جیسے استاذ اس میں دلیل ہے دعا کی جو میں نے دیکھا تھا کہ حضرت ام سلمہ کے جب شوہر فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا تھی بالکل سکھائی بھی تھی اور کی بھی تھی لیکن یہ جو ایک رسم کے طور پر تھے نا جی دعا کرو دعا کرو سب ختم پڑھو فاتے پڑھو اور وہ سورتیں پڑھ کے بس کر دیتے اور دعا اس میں بھی نہیں کہتے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا دعا کرنا یا بتانا تعزیت کے طور پر وہ تو ٹھیک ہے آپ دعا سکھائیں یہی بات ہو رہی ہے لیکن اس کو ایک ریچل نہیں بنانی پھر اسی طرح بازو کا تعزیت ہم بذریعہ ڈاک خط لکھ کے یا ای میل کر کے بھی کرتے ہیں اس کے لئے یہ سعید نماز کے لئے خط لکھا گیا تبرانی کی روایت لکھی ہوئی مگر اس کی اتھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکی بہرحال الفاظ اچھے ہیں تو اس لیے اس قسم کا خط آپ بھی لکھ سکتے ہیں یہ روایت ہے کہ سعید نواز بن جبل کا ایک بیٹا وفات پا گیا تو صحابہ کی طرف سے انہیں یہ تعزیتی خط لکھا گیا جو نمونے کے طور پر سب کے لیے مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط بن جبل کے نام ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کا شکر اور اس کی ہمد و تعریف ہم سب پر واجب جس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کریں اما بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صبر دے اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے ہماری اپنی جانے اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ ذولہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی مانتے ہیں اور ایک مقرر وقت تک ہم ان سے مسرت اور خوشی دیے جاتے ہیں اور ایسے وقت میں جسے اللہ ہی جانتا ہے ان کے فوائد سے روک لیے جاتے ہیں اس نے ان نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لیے شکر اور آزمائشوں پر صبر لازم کر دیا ہے پس آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کے خوشگوار عطیات اور رکھی ہوئی نعمتوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشک اور خوشی کی صورت میں نفع بند کیا اور بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا اب یہ اجر و ثواب دعا رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجئے یعنی ثواب دعا رحمت اور ہدایت نا جو کہیں گے لیلہ تو ان کے لیے سب کچھ ہے اور آپ کا جزا فضا کرنا کہیں ثواب کو ضائع نہ کر دے جان رکھیے بے صبری اور استراب نہ کسی کو واپس لٹا سکتا ہے نہ اس سے کم دور ہو سکتا ہے جو حادثہ ہو گیا وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا تو اچھے الفاظ ہیں آپ ان میں تبدیلی کر کے اپنے لیے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں اب یہ کہ اس موقع پر بعض بدعات بہت کثرت سے ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے عقیدے کی کمزوری علم کی کمی غلط رہنمائی لوگ ان کو ان بدعات کو رسومات کو ثواب یا ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں مثلاََ بعض بدعات کا کچھ تذکرہ یہاں کیا جائے گا کہ روح سے متعلق کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح چالیس روز تک گھر آتی ہے اس لیے وہ چالیس راتیں اپنے گھر میں روشنی جلا کے رکھتے ہیں بے وجہ کی بجلی کا بل زیادہ ہوگا اور تیل زیادہ جلے گا تو اس پہ خرچ ہو جائے گا مال اسی ضعیف فقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے ساتھ پھل ساتھ خشک میں بھی مٹھائیاں وغیرہ قبر پہ لے جا کے تقسیم کی جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے دین میں مرنے کے بعد روح کو سوا پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کو مسلسل چالیس روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بھجوانا ٹھیک ہے نا حالانکہ گھر ہی کے اندر یتیم بچے اور اور لوگ ہوتے ہیں پھر ایک بہت اہم رسم جو ہمارے یہاں بہت ضروری سمجھی جاتی وہ ہے وہ چالیسواں ہے جس کو چہلم بھی کہتے ہیں یہ دن وفات سے چالیس روز بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اشتہار لگوائے جاتے ہیں بعضوں کا شادی ہال بک کرائے جاتے ہیں اور اس موقع پر گزشتہ چالیس دنوں میں جو بھی قرآن پاک مولوی صاحب نے پڑھا یا رشتہ داروں نے پڑھا یا دوست احباب نے پڑھا وہ میت کو بخشا جاتا ہے تحفہ بھیجا جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر گٹلیوں پہ پڑھنے کا سلسلہ سوئم جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہر جمعرات کو ریوائو کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گٹلیوں پر پڑھنے کے بارے میں تو وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ سنائی تھی سنند دارمی کی جو اس سلسلہ صحیحہ ہمیں یاد ہے کسی کو چلے پڑھتی ہوں تو یاد آ جائے گا یہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعد کے دروازے کے پاس بیٹھتے کب صبح کی نماز سے پہلے تو کون سا وقت ہوگا وہ تاجد کا یہ آزان کے بعد جو نماز کا پہلا وقت ہے. جب عبداللہ اللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے تو ساتھ کیوں جاتے تھے تو جماعت کے لیے مسجد جا کے بیٹھتے ان کے دروازے پہ کیوں بیٹھتے سیکھنے کے لیے کہ راستے میں کوئی علم کی بات پتا چل جائے گی ایک دن ابو موسا اشری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمان یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے دیر ہو گئی ابھی باہر نہیں نکلے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعد باہر تشریف لے آئے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آگے ابو موسا نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی ہی کی ایک صورت لگتی ہے ٹھیک ہی ہے انہوں نے پوچھا یعنی عبداللہ بن مسعود نے وہ کیا ہے ابو موسا نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے مسجد چل کے دیکھ لیں میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ہلکے بنا کے بیٹھے ہوئے سرکلز میں بیٹھے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے کنکریاں پڑی یعنی گٹلیاں ہر ایک ہلکے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے سو مرتبہ پڑھو اللہ اکبر تو لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں اس پر. پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سمان اللہ پڑھو تو, تو سب سو مرتبہ وہ پڑھنے لگتے ہیں. عبداللہ بن مسود نے من سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ کر رہے تھے تو کیا کہا تم نے ابوزا نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا کہ پہلے مشورہ کر لوں عبداللہ بن مسعد نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں ان گٹلیوں پہ اپنی غلطیاں گنیں اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی اگر وہ واقع تر نیکیاں ہوں پھر عبداللہ بن مسود چل پڑے ان کے ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے عبد الرحمان یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اللہ سمان اللہ پڑھ رہے ہیں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 کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ کے طریقے سے زیادہ اداتی آپ ہے یعنی آپ نے تو مسجد میں ایسے ہلکے نہیں بنوائے نہ ایسی گٹلیاں پڑھوائیں تو تم یہ کہاں سے شروع کر بیٹھے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو لوگوں نے کی, اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ہم تو وقت کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بنا کے بیٹھ گئے ہلکے ابن مسود نے کہا وہ کم ممری دن لہو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے خالی انٹینشن کافی نہیں کیا کہا تھا کل شیخ توفیق نے ایکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو خالی یہ کہنا چونکہ میری نیت اچھی ہے اس لیے مجھے یہ کام بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا میں نیکی کے ارادے سے کر لوں یہ کافی نہیں نیت کا جواز دے کے خود ساختہ بدات کو رواج دینا درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کی کسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو کتنے صاف گو تھے پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے. عمر امر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پہ نیزہ زنی کر رہے تھے یعنی ان ہلکوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے بڑی نیکی سمجھ کے یہ وہی تھا جو خوارج کی شکل میں ہمارے اوپر حملہ ہم ہو رہے تھے کل لب وہ دلالت جوتی جو ہے وہ راہ کھول دیتی ہے اور غلط کام کرنے کی اور انسان کو غلطیوں پر کیا کرتی ہے شیئر کر دیتی اور پھر مومن کی جان کا بھی احترام نہیں کرتا انسان نہ اس کی عزت کا نہ جان کا نہ کسی اور چیز کا پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چہلم پر میت کے اصال ثواب کے لیے جو جوڑے یا کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کے خیرات کرتے ہیں یہ اس کا سوٹ کیس ہے یہ کپڑے ہیں اور سب کو بانٹے جا رہے ہیں اور برادری والوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور پھر میت کے ساتھ اپنی ہمدردی اور اپنا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے تو اس قسم کی خرافات کی بھی ضرورت نہیں بعض لوگ کو اتنا ڈرتے چالیسویں سے کہ وہ ایک دن پہلے رسم کر لیتے کہ کہیں چالیسواں گزر نہ جائے یا کسی مجبوری سے آگے نہ چلا جائے یعنی اس کو اتنا ڈیلیجسلی کرتے ہیں تو کیوں نہیں رکھا گیا اسلام میں چالیسواں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہوگی اس میں کس کس چیز کا ضیا ہے کس کس چیز کا نقصان ہے سب سے پہلے وقت وقت سب سے بڑی دولت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے پھر مال کا پھر دوسروں کے حقوق کا ضیا ہوتا ہے جب ہم بیکار کام شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جو کرنے کا کام ہوتا وہ رہ جاتا ہے بازوقت نمازیں فرض وغیرہ چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے ان چیزوں کا اہتمام کرتے کرتے پھر اسی طرح دستار بندی ہوتی ہے وہ کیسے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد خاندان کا کون جانشین ہوگا کفیل ہوگا یہ باقاعدہ ایک رسم کے طور پہ کی جاتی ہے. اس کا بھی کوئی جواز نہیں پھر برسی منانا سال بعد جمع ہوتے ہیں باقاعدہ خط بھیجے جاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور اس میں بھی مختلف طرح کی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے یہ بھی درست نہیں پھر قبروں کی طرف آ جاتے ہیں ان کو سجاتے بناتے ہیں اور ان کو پکا کرانا شروع کر دیتے ہیں یعنی ایک چیز سے فارغ نہیں ہوتے تو ایک اور شروع ہو جاتی ہے نقصان کیا ہوتا ہے جو کرنے کے کام میں وہ تو رہ جاتے ہیں اور میت کی دلداری ختم نہیں ہوتی زندگی میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں مرنے کے بعد اس کی قبر پکا کرنے لگتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں اقر یعنی قبروں پہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے قبروں پر جانور نہیں ذبح کیے جائیں گے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کا معمول تھا کہ وہ قبر کے پاس گائے یا بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے بعض لوگ تو اپنے رشتے داروں کی قبر پہ جا کے ذبح کرتے یا تقسیم کرتے ہیں اور بعض مزاروں پہ جا کے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ایک تو علم کی کمی دوسرے جس جس معاشرے یا ماحول میں لوگ رہے وہاں سے وہ رسم اخذ کر لیں یہ بدعات جو ہوتی ہے وہ ساری ایک طرح کی نہیں ہوتی اگر آپ ایک اسلامی ملک میں جائیں گے تو ایک طرح کی بدعت کرتے نظر آئیں گے دوسرے میں دوسری تیسرے میں تیسری ہمارے یہاں سپارے پڑتے لوگ کچھ ملکوں میں سورتیں پڑھتے اور انہوں نے اس طرح وہ ان کو تقسیم کیا ہوا کیونکہ اصل میں ہے ہی نہیں نہ سپارہ نہ سورت تو اس وجہ سے پھر ایسے کام ہوتے بازو مسلم کے رسم و رواج جو ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے تو گھر بیٹھ کے پڑھا کریں نا وہاں کیوں پڑھتے ہیں کیا صحابہ نے اس طرح کے سپارے پڑھے صرف ایک سوال ہے میرا سیدھا سا سمپل سا کامن سینس کی بات ہے کیا ان کو بھول گیا تھا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے سپارے پڑے نہیں کیا کسی فوتگی پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں تو دس از امپورٹینٹ کہ ہم سنت سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہم قبروں پہ اتنا کچھ چھوڑ آتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو ٹیمپٹیشن ہوگی کہ جا کے چادر چرا لائیں جا کے کھانا اٹھا لائیں جا کے بتی اٹھا لائیں سارے لوگوں کو ضرورت ہے تو اور تو کہیں ملتی نہیں فری میں چیزیں تو وہیں جا کے لے آئے دادہ میں سوچی تھی ہم اتنی دیر سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم کتنے خواہاں ہیں اس بات کی کہ ہماری میتیں اچھی جگہوں پر جائیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو لیکن زندگی میں ہم کبھی ان کو امر بیماری نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو اچھی جگہ ملنی ہے اور بعد میں یہ دیکھیں کتنی مشقتیں بالکل دونوں طرح کیئر نہیں کرتے نہ ان کو ویسے خیال رکھتے اور نہ ان کے آخرت کے لیے ان کو کچھ بتاتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے تو پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے مردہ پرست اور پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو اس کا مزہ بناؤ پھر اس پہ سالانہ جشن کرو وہ کیا بولتے ہیں اس کو جو کرتے ہیں ارس ارس کا شادی کے لیے استعمال ہوتے عروسی جوڑا اور عروس تو باقاعدہ ان کے مزاروں کی شادی ہوتی ہے پھر سال میں وہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور کھانا پینا اور اس پہ قوالیاں اور داوتے اور ناطے ان کو سٹریٹ اس چیز سے نہیں کریں کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھی ہم بازو کہتے نہیں صحابہ نے بھی تو دیکھے عبداللہ بن مسعود نے اتنا سیدھا سیدھا بتایا عبداللہ بن مسعد نے کس کو سیدھا سیدھا بتایا جن کی پچھلی بنیاد تھی جب بنیاد ہی نہیں نہ کوئی علم ہے نہ پتا ہے نہ مقصد زندگی پتا ہے نہ قرآن پتا نہ سنت نہ کسی چیز نہ ان کی اہمیت نہ ویلیو کچھ بھی نہیں اور ہم ان کو صرف اوپر سے کہیں بدعت چھوڑ دو تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کہیں گے آپ ہمارے دشمن ہیں اور آپ بے دین ہو گئے اور متنفر ہوں گے سٹارٹ وہیں سے کریں جہاں سے کرنا چاہیے اس وقت صبر کر جائیں اور آغاز کریں باقاعدہ پلان کریں کہ اب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھنی ہے ایمان سے بات شروع کریں عبادات ٹھیک کرائیں پھر اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کریں جب وہ پیدا ہو گئی تو خود بخود ہی ان چیزوں سے دل متنفر ہوگا کہ جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں دین تو آپ پہ مکمل ہو گیا ہے اور اس موقع پر پیار محبت سے سمجھائیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض میتیں تو اس طرح ہوتی ہیں نا کہ پہلے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور چند دنوں میں کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے ویسے تو اپنا نہیں پتا کہ اس سے پہلے خود کے ساتھ کسی کو کچھ ہو جائے لیکن تو اس میں انسان پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں ایسا نہیں کرنا مثلا آپ اپنی وصیت جو ہے وہ اس کا کاغذ لے کے پہنچ جائیں انہیں کہ میں نے اپنے لیے یہ کر رکھی ہے انہوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی یہ پڑھوا دیں وغیرہ وغیرہ حکمت کے ساتھ ذہن سازی کریں اگر ہنڈریڈ پرسینٹ آپ نہیں ختم کر سکتے تو ففٹی پرسینٹ سے شروع کر لیں تھوڑے تھوڑے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے گا حکمت دو چیزوں سے آتی ہے نا ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہو انسان کے پاس اور پھر یہ کہ اللہ سے تعلق ہو دعا مانگی جائے پھر یہ کہ اس جگہ پر اس موقع پر خود کو رکھ کے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے بعض اوقت اگر ہم صرف ایک معیار لیں نا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری بھی وفات کے بعد لوگ کھولوں کی پتیاں بکھیریں اور فلا اور بلا کام کرے تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی حکمت کے لیے پہلی شرط ہے علم علم اور حکمت بیسیکلی علم پر عمل کرنے کا نام حکمت یعنی حکمت نام ہے صحیح علم پر صحیح طریقے سے عمل کرنا صحیح وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں نا یہ کمپیریزن بھی لوگوں کو دینا چاہیے کہ ایک ایک غزبہ میں کتنے صحابی شہید ہو جاتے تھے لیکن کبھی ان کے یعنی اس طرح ہلکے لگا کے یا کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی کام نہیں چھوڑا آپ دیکھیں غزبہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے مجلس بیٹھ گئے تھے کیا ہوا تھا فوراً پھر جانے کا حکم آ گیا تو اب کس کو موقع ملا وہاں بیٹھ کے تو لمبی چوڑی تازیتوں کا کام والے لوگ تھے اللہ سبحان و تعالی نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں کہ وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے لب کہا سورة علی عمران میں یہ ساری باتیں آتی ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح قرح زخم لگا اور پھر انہوں نے کیا کیا اس کے بعد استجابوا للہ والرسول جب ہمیں قرح لگتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی غم دک صدمہ پہنچتا ہے کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں استجابوا للہ والرسول کہ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس کو ہم عمل میں لے آئے لب کہ وکال حسب اللہ عمل وکیل تو کیا ہوا سارے کئی میل پیچھے تک چلے گئے وفد لم سمس رضوان اللہ ٹھیک اہل ایمان کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے ایک اور جنگ خندق واپس آئے کیا ہوا جبریل آ گئے آپ نے ہتھیار اتار دیا ہم نے تو بھی نہیں اتارے غذبۂ بنو قراضہ کی طرف چلیے کتنے دن وہاں محاصرہ رہا یہ تھی ان کی زندگی جن کے ہم پیروکار بنتے ہیں ہم بڑے بڑے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ تو کیا اتباع ہے کہ غام کے موقع قرح پہنچنے پہ کیا کرو فتح جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے نا ویسی گزارنے کی سوچو فتبیونی نہ کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی شادی کا گھر بنا لو کہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرو کھاؤ پیو شغل بناؤ اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ ریسیپی کرو اور اس کے بعد گھر والوں کو لوٹ لاٹ کے چلے جاؤ میرے خیال میں تو یہ لوٹنے والی بات ہے کہ وہ بےچارے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہاں یہ کہ آپ وہیں بیٹھ کے کھانے کھانے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی کھانا نہ کھلائے تو مائنڈ کرتے ہیں. اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ میت والے گھر میں دو مرتبہ تعزیت کے لیے جانا ضروری ہے بغیر کھانے اٹھنے بھی نہیں دیتے ڈیتھ ہو جائے تو پوری پوری فیملی میت کے گھر میں جاتی اور کھانا کھائے بغیر واپس نہیں آتے اگر کوئی فیملی ممبر رہ جائے یعنی پیچھے گھر میں رہ جائے تو اس کا کھانا بھی ساتھ بیچتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے فوتگی ہوئی سب کو کھانا کھلانے کے لیے ایک تو جان گئی اوپر سے مال بھی لٹا دیا کس قدر میں کہتی ہوں کہ تکلیف دہ بات ہے کس قدر ظالمانہ رس میں یہ ظلم یہ اور پھر بازوقط تو وارثوں کے مال میں سے نکالا جاتا ہے اور بازوقت گھر والے کوئی بہن بھائی دیتا ہے کسی پر بھی کیوں بوجھ ڈالا جائے اپن کے پیکج میں ہی وہ ڈال دیا جائے سیریز وغیرہ کیسرٹس وغیرہ اور یہ بتایا جائے کہ ان کے لیے صدقہ جاری ہوگا میت کے لیے اور پلیز زیادہ تعداد میں لے جایا جائے, جائے ایک تو پیک کا حصہ ہی ہو اور زیادہ تعداد میں اس وقت کیونکہ جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان پہ وقت تو نہیں ہے لیکن وہ گھر جا کے سن لیں گے تو وہ ذہنی طور پر پہلے تیار ہوں گے اس موقع کے لیے بالکل اور اسپیشلی یہ جو خط لکھنے والی بات ہے نا یہ میں نے بہت سال پہلے کچھ لوگوں کو اس موقع پہ خط لکھے تو اس کا فیڈ بیک مجھے بہت ہی اچھا ہے ابھی تک یعنی وہ سالوں بعد بھی وہ ہمیشہ یہ ہی کہتی ہیں کہ جب میں ڈاؤن ہونے لگتی ہوں تو وہ میں خط نکال کے پڑھ لیتی ہوں تو ایک دم مجھے وہ چیز جو ہے وہ کرتی ہے یا اسی طرح بیماری میں کسی کو خط لکھا اور اس میں بھی ان کو صبر اور اس طرح کی, کی اور ان کا بھی یہی فیڈ بیک تھا کہ جب ڈاؤن ہونے لگتے ہیں تو وہ خط نکال کے پڑھ لیتے ہیں بالکل تو اللہ نے جس کو جو ہنر دیا اس کو استعمال کرے اور پھر یہ کہ آخری بات یہ کروں گی کہ بعض لوگ اپنے نہیں بلکہ بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کے مجاور بن جاتے ہیں یا پھر وہاں سالانہ حاضری دیتے ہیں کچھ تو اپنے قبروں پہ دیتے کچھ بزرگوں کی قبروں پہ دیتے پھر مزاروں کو دودھ اور گلاب کے ارک سے دھوئے کی رسمی شروع ہو گئی ہیں اب آپ دیکھیں کہ غریب بچوں کو دودھ پینے کو نہیں ملتا ہے ان کو کوئی نہیں دیتا اور پتھروں کو دودھ پلایا جا رہا ہے بازو گلاب کا ارک ایک چھوٹی شیشی گلاب کی کتنے کی ملتی ہے 100 روپیز کی آپ دیکھیے کہ پوری عمارت کو دھونے کے لیے کتنا گلاب کا ارک چاہیے اور اس کے پیچھے کتنے پھولوں کی جان جائے گی اور وہ سارا بہ کے جائے گا کہاں سارے مٹی دھوئی جائے گی کیچڑ میں پڑے گا اس کا کیا جواز ہے کسی کے پاس کیسی فضول خرچی کی جائے اور یہ کس قسم کی عقیدت ہے اور مرنے والے کو اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کیا پہنچ رہا ہے یہ بھی ہندوانہ رسم ہے کہ وہ لوگ اپنے گاڈس کو دودھ سے دھوتے یہ پڑھ کے یاد آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گردنوں سے توق نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا yes. تو یہ ہمارے پر بھی وہی مجھے تو لگتا ہے وقت آ گیا ہے شادی بیاہ کی رسومات اور مرنے کی جو رسومات ہیں یہ توق ہے لوگوں کے گلے میں تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں جب علم حاصل ہوا ہے تو ہم اس کے مطلب وہ کوئی نکالنی چاہیے اور ایسے مواقع پر ایکٹیولی ہوش و حوص کے ساتھ پلان کرنا چاہیے کہ کرنے کے کام کیا کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے ہر گروپ اپنے اپنے طور پر ہر انچارج ایکٹیویٹی پلان کرائے کہ پودگی کے موقع پر کیا کیا کریں گے اور پھر آپس میں بھی شیئر کرے کسی ایک سیشن میں یہاں آ کر پرزنٹیشن دیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے دو تین پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک یہ کہ اگر بیمار ہے تو اس موقع پر کیا کیا جانا چاہیے وفات سے پہلے ایک یہ کہ جس دن فوتگی ہو رہی ہے اگر اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو کیا کیا کرنے کے کام اس میں کیا کیا پریکٹیکل تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ ہو اور ایک یہ کہ موت کے بعد اپنے گھر میں یا کسی اور کے ہاں یا دنیا میں کہیں بھی جو کچھ رسم و رواج ہو رہے ہیں جنازوں کے جو حال کیے جا رہے ہیں کفن اور تفن اور قبرستان کے جتنے بھی یہ سارے امور ہیں تو بیسیکلی یہ سبجیکٹ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس میں وفات سے پہلے اگر آپ کو رولی پلے کر سکے تو بعد میں جب دل نرم ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر اس وقت آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سوچے اور چونکہ دلیل بھی موجود ہے تو یہ بدعت بھی نہیں ہوگی ہاتھ سے زبان سے لکھ کے کتاب دے کے کسرٹ دے کے کوئی بھی طریقہ جو ہس ہو جو آپ کو افورڈ کر سکے السلام علیکم بی, آ, کی ڈیتھ بچپن میں ہوگی تھی ان کی ایک فرینڈ تھی انہوں نے فوتگی کے بعد ناشتہ بھیجا ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے اور ان کے لیے جو فیلنگز ابھی تک دل میں آتی ہیں نا مطلب اور کسی کے لیے نہیں آتی اپنے کلوز ریلیٹوس کے لیے بھی نہیں آتی جب آپ پیچھے سے کسی کو پیمپر کرتے ہیں کیئر کرتے ہیں اس ٹائم پہ جو آپ بات کریں گے وہ انہیں اسٹرائک کرے گی yes. لیکن جب آپ خالی شالو باتیں کر کے آ جاتے ہیں تو اگلا بندہ مطلب ہوتا. بزار ہوتا ہے یعنی خاموشی سے جا کے سینس کریں کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت انہیں کیا چاہیے بخاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ تین دن سے زیادہ سوکھ نہیں ہے اور اس کے اوپر مطلب اس ٹائم پہ جب سوچتے تھے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کیوں نہیں ہے کیونکہ جس چیز پہ سوگ کیا جاتا ہے نا وہ روک دل میں پلنے لگ جاتا ہے جی اگر انسان تھوڑی سی سمجھ سے کام لے تو بات یہ کہ ہمارا رونا مرنے والے کو کیا فائدہ دے گا اور ہمیں کیا فائدہ دے گا تو رنج و غم کے آداب جو ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے جی ان کا خیال ہے کہ تین دن کے بعد بھی اگر دل میں پریشانی ہے اور دکھ ہے اور تعزیت کا سلسلہ ختم ہوگے تو کیا کریں جب آپ اپنی روٹین کی لائف میں واپس آئیں گے نا کام شروع کریں گے تو آپ کو غم بھولے گا جب تک آپ اس پھوڑی پہ بیٹھے رہیں گے نا کیونکہ اس کو پھوڑی کہتے ہیں نا اس لیے میں نے لفظ بولا ہے، تو آپ کا غم نہیں بھولے گا ٹھیک ہے اور جتنی دیر آپ اس کو تذکرہ کرتے رہیں گے وہ آپ کا زخم ہرا ہوتا رہے گا تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے ایک پھولوں کا بک کتنے کا آتا ہے ڈیڑھ سو کا چھوٹا جو ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے قبر پر ڈالنے کے لیے کتنے چاہیے آپ کو وہی پیسے کیا آپ کسی یتیم کسی بیوہ کسی ضرورت مند کے کھانے پینے ان کی کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس قبر کو ان پھولوں سے کیا ملے گا بتائیے اندر کوئی خوشبو جائے گی اس کے صدہ جاریہ کے طور پر اس میت کی طرف سے صدقہ کر دے تو وہ اس کو فائدہ پہنچے گا ایک سچویشن اور ایک سچویشن یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو وہ بالکل آؤٹ آف سینسز چلا جاتا ہے نا تو اس ٹائم پہ کیا کیا جانا چاہیے اس ٹائم پر اس کا جو کوئی قریبی یا ایسا شخص جس کی وہ بات سنتا ہو یا جس کی وہ مانتا ہو وہ اس کے پاس جائے اس کا ہاتھ پکڑے اس گلے لگائے اس کو لوگوں سے الگ نکال کے لے جائے کیونکہ اس وقت سب کے سامنے انسان ایسی بھونڈی حرکتیں کر کے تماشا بھی بن جاتا ہے اور بعد میں شرمندگی کا ذریعہ بنتا ہے دعا تو دیکھیے دعا ہے نا کسی وقت بھی کسی کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر ٹائم وہی ہے جب آپ نے کی وہ افضل دعا تو سارا دن ہو سکتی ٹھیک ہے نا لیکن ایک رسم کے طور پہ نہ کریں کہ لازم کر لیں کہ کوئی تعزیت کے لیے گیا تو انہیں کہیں چلے پاتے پڑھتے کیا فوتگی والے دن مہمانوں کو کھانا کھلانا جائز ہے کس چیز کے مہمان ہیں وہ کس کے ہیں میت کے ہیں یا پیچھے والوں کے ہیں ان کو کس نے مہمان بنایا وہ تو تاذیت کرنے کے لیے آئے وہ مہمان نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ جو آئے میں دور دراز سے لوگ تو جب کوئی ہمسایا یا رشتے دار کھانا بھیجے گا تو انہوں نے کھانا کھانے کے وقت تو سب کھائے گا تو کھا سکتے ہیں جنگلی جانوروں کے قبر تباہ کرنے کی وجہ سے قبر پختہ کی جا سکتی اگر لحد بنائی جائے نا تو اس میں تباہی کے چانسیز نہیں ہے لاہد کیا ہے پہلے زمین کھود کے پھر سائڈ پہ کھود کے اس کے اندر مردے کو رکھ دیا جائے آگے لگا دی جائے اب اگر باقی جگہ پہ گڑے میں مٹی ڈالی بھی ہے تو وہ کیا نکلے گا وہاں سے ठीक? اگر وفات کے موقع پر کوئی آپ کے گلے لگنا چاہے اور آپ ایسا نہ چاہتے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے پیچھے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کسی ایک کو مقرر بھی کر دینا چاہیے کہ آنے والوں کو آپ روکے کہ نہ مجھے گلے ملے کیونکہ میں تھک گئی ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو خود نہیں کہنا پڑے گا دوسرے کہیں گے تھوڑا سا ان کو بھی سپیس دے دیں تھوڑی سی یہ تھک چکی ہیں ساتھ والوں کا صرف کام تو نہیں نا کہ بیٹھ کے بس دیکھتے رہے کیا تماشا ہو رہا ہے ان کی تعزیت کیا ہے اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت اس وقت امر بالمعروف کس طرح کرنا ہے نئی نل منکر کیسے کرنا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے کیسے یہاں کام کرنا ہے میں شروع سے ہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ سے حکمت مانگے علم حاصل کرے اور حکمت مانگے اور اس کے مطابق بہیو کرے اور آپ کا کیا دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا ان یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں سب کچھ جاننے کے باوجود یہ بدعت کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ فیملی پریشر بہت شدید ہے مجھے خوف اس بات پر ہے کہ میری وسیعت کے باوجود یہ سب کچھ کیا جائے گا آپ بری ذمہ ہے اور اس توڑ کے لئے مسلسل ایجوکیٹ کرتے رہے اور کریں اور کریں دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر ڈالے اور لوگ باز آ جائیں نہیں اس طرح کھا تو سکتے کیونکہ کہ تین دن تک تو اس گھر میں دیکھیے ایک نیچرل وی میں رہے نا اگر کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کا وقت ہے جیسے آپ فارغ ہوئے اور کھانے کا ٹائم ہے اور آپ کو وہاں سے کہیں اور جانا ہے تو کوئی حرج نہیں ایک دن کا کھانا بھیجا جانا چاہیے ایک دن کا تو مسٹ ہو لیکن تین دن تک بھی بھیج سکتے ختم کرنا چاہیے نا جتنے دن کھانا آتا رہے گا لوگ بیٹھے رہیں گے ہم بتا دیں گے آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو ان سب باتوں کے لیے پتا پری ایجوکیشن اس کے بغیر نہیں یہ ختم ہو سکتا پہلے سے ہی بتانا شروع کر دیں کتاب چھپی ہوئی ہے جا کے اپنے گھر والوں کو پڑھ پڑھ کے سنا تو ان کچھ تو ذہن سازی ہوگی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبدیلی کی تھی معاشرے کے اندر پہلے کیا کیا تھا ذہن سازی کی تھی پھر رسمیں ختم ہو گئی ایک دم شراب جیسی لانت جو تھی نشے کی وہ چھٹ گئی جی جی بعضوقت لوگ زبردستی سپارے دے دیتے ہیں کہ یہ پانچ سپارے آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ پوچھا کریں کس لیے پوچھے نا ان سے انہیں پتہ ہی نہیں وہ تو روایت پہ چل رہے ہیں انہیں کرنا ہے اس کا پھر وہ آپ کو بتائیں گے کیا میت کے لیے تو نے کہا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا لکھا ہوا اس سپارے کے شروع میں یہ لکھا ہوا درمیان میں یہ لکھا ہوا تو اس سے میت کو کیا فائدہ ہوگا جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا فتوا لگا دے تو کیا ہوا اس سے ڈر رہے کو کوئی؟ کوئی فتوا لگا دے لگانے کے بعد بھی جو کام آپ نے کرنا اللہ کرائے گا آپ سے کسی کو تو روشنی کرنی ہے اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر لوگ مجھ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ کریں تو میں ان کو صاف بتا دیتی کہ میں یہ کام نہیں کرتی آرام سے سمپل وے میں بتا دیں کہ یہ میں <coughs> نہیں کروں گی کہ یہ سنت میں نہیں ہے یہ سنت طریقہ نہیں اس میں نہیں کرتی کیونکہ مار دیں گے آپ کو وہاں تو وہ بھی سوچیں گے اچھا ہم کیوں کر رہے ہیں پھر سچ بولنا سیکھیں بس آرام سے سچ بول دیا کریں یہ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کا جواب ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ٹھیک ہے سبحان کا شدء اللہ اللہ اللہ استفر کا اطوب الیق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ